محمد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد آج چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات ہے اور دس دسمبر دو ہزار گیارہ اور ہفتے کا دن ہے انشاء اللہ آج جو ہمارا ٹاپک ایڈریس ہونے جا رہا ہے ایکسکلوسولی محرم سے ریلیٹڈ اس کا نام ہے حسینیت اور تحقیقی جائزہ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ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 آج کا لیکچر جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تین بڑے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا آج کے درس کے حوالے سے کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کر لیکن صبر کرنا ہے ظاہر ہے کہ اگر باتیں کتاب و سنت سے ہیں پھر ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے بجائے تکلیف میں پڑھنے کے اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے اور اگر ہمیں آج تک کسی نے باتیں بتائی ہی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ باتیں پتہ چل گئیں ہم اپنا قبلہ اس معاملے میں درست کر لیں تو اس میں جو کنفیوژنز ہیں وہ میں ایڈریس کروں گا اور یہ جو لیکچر ہے یہ ایک دن ایک مہینے کی نہیں سالوں کی محنت ہے اور مجھے یہ کہنے پہ کوئی آر نہیں ہے نہ میں یہ فخری ہے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے پازیٹو انداز میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث سے آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا نہ لکھنے کی حد تک نہ بیان کرنے کی حد تک یہ تمام ٹاپکس کو ایک جگہ کنکلوڈ کسی نے نہیں کیا اسکیٹرڈ فارم میں موجود ہے زیادہ ہمارے سلق کی محنتیں है سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں لیکن باقی مت میں فکر کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے تو پہلا حصہ ہوگا ان تین بڑے پوائنٹس کے اوپر اور پھر دوسرا حصہ اور یزید کے جو برے کرتوت تھے صحیح احادیث میں تاریخ کی کتابوں میں نہیں تاریخ میں یہ یاد رکھیں اگر دس باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو ہزار باتیں اس کے خلاف ہیں لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو یزیدیت پر اترے ہوئے ہیں وہ دس باتیں نقل کریں گے بے صنعت باتیں اور وہ ہزار باتیں چھوڑ دیں گے کیونکہ جب پری ڈیٹرمن ریزلٹ ہوں گے کہ بات ماننی نہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدہ کا چٹا ہے اس ہی کوئی نہیں نا انہوں نے کہا چٹا ہی کہنا ہے تمہیدن ایک دو باتیں اور اور وہ یہ کہ آج کا جو درس ہے یہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے اس کے اندر کوئی تاریخی روایت میں بیان نہیں کروں گا لہذا جس کو یہ شوق ہو کہ ان باتوں کا جواب دے تو اس کو کتاب و سنت سے دلائے لانے چاہیے ورنہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے نہ اپنا نہ ہمارا دوسری بات اس درس کے اندر جتنی چیزیں ایڈریس ہوں گی اس میں میجورٹی چیزیں ہمارے اس ریسرچ پیپر میں آ چکی ہیں رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ انشاءاللہ شاء آپ کو درس کے اینڈ پہ سب کو مل جائے گا اس میں تمام احادیث کے نمبر جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت عرب کے جو نسخے چل رہے ہیں عربی زبان میں اور جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دار السلام والے جس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے مطابق ہے تو وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی ہمارے بزرگ ہیں لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیب اور موضوع کا فرق کرنا ہے تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہے یا یزید کے بارے میں ہے یا بنو امیہ کے بارے میں ہے وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے ہیں حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے تو ہم ان لوگوں کی ایرے گہرے لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر صنعت کے قبول کر لیں کبھی نہیں کریں گے یہی ہمارے محدثین رحم اللہ نے ہمیں درست دی تو تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئیں سب سے پہلے جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے تاریخ اسلام پہ وہ ابن جریر رحمت اللہ نے کی ہے المتوفہ تین سو دس ہجری تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے تو تاریخ ابن جریر ہو جس کو تاریخ تبری بھی کہتے ہیں یا اس کے بعد تاریخ ابن اساکر المتوع پانچ سو اکتر ہجری جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی وہ ہو یا اسی طریقے سے البدایا والنہایا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ سات چوہتر ہجری ان کی ہوتا تاریخ یا اس کے بعد مشہور ترین تاریخ میں سے تاریخ ابن خلدون ہے المتوفا آٹھ سو آٹھ یہ تمام تاریخ کتابیں اس طرح کی ہزاروں کتابیں لکھی جائیں صحیح بخاری کے ایک چیپٹر کے ایک باب کے ایک حدیث کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے کیونکہ وہ چیزیں محنت سے اسناد کے ساتھ محدسین کے میدان میں ان کتابوں کی ضعیف اور مردود روایتوں کے کھوٹے سکے نہیں جاتے تو یہ میں تمہیدن گفتگو کچھ عرض کر دی درس کے دوران ہو سکتا ہے کچھ سوال پیدا ہو لیکن انشاءاللہ درس کے ختم ہوتے ہوئے وہ سوال بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ درس کے اینڈ پہ پوچھے درس کے دوران نہیں تو اب اللہ کے نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں اور وہ ہے تین پوائنٹس پر مشتمل اس میں پوائنٹ نمبر ون ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاح کی شدید حیثیت کیا ہے جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں حسینیت یزیدیت یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی نہ علماء کرائم نے بیان کی ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا ایک علماء کرائم ہوتے ہیں کرائم انگلش والا مجرم علماء اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر ون پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے جو شیطان کے وسوسے ہیں ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اللہ کی مدد سے تو یہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہ تین ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیں نمبر ایک رافضیت نمبر دو ناسبیت اور نمبر تین یزیدیت اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے یہ تین ٹرمالوجیز کیا ہیں ان میں پہلی دو جو ٹرمز ہیں اصطلاحات ہیں یہ شروع سے طلف میں چلتی آ رہی ہیں صحابہ تابعین تبا تابعین کتابیں بھری ہوئی ہیں احادیث کی رافظیت رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ اکرام علی مردوان کو خصوصا سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے اس کو کہتے ہیں رافضی رفع اگونا یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفع اگونا کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہے آئما نے بیت کی تعلیمات چھوڑ دی وہ رافضی کہلائے دوسری ٹرم ہے ناسبی یہ ناسبیت نصب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو کھڑا کرنے کو ناصبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں ان کی توہین بیان کرتے ہیں اور یہ چیز اپنی کلائمکس کو پہنچی ہے خوارج کے اندر تو بخاری اور مسلم کی درجنوں و احادیث ہے پورے پورے چیپٹرس ہیں تو وہ ناصبی تھے حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ تو صحابہ اکرام علی امردوان کی گستاخیاں کرنے والے ان کی توہین کرنے والے رافبی اور ناتبی پرٹیکولر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے اور تیسری ٹرمینالوجی ہے یزیدیت یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں حتیٰ کے کس تنیا کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں جس طرح ہمارے آسوفیا جو ہیں وہ شیخ ابد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوخ کر کے جی ان کے بیت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے تو یہ یزیدیت وہ ٹرمنالوجی ہے کہ سید حسین ربی اللہ تعالیٰ علو کا بکس رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین پوری پوری کتابیں لکھی ہیں وہ ان شاء آگے آ جائے گا یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ اب صنف کا اجماع ہے یزید کے بارے میں میں یزید کی ٹیکنالوجی پہ بعد میں مزید ایڈریس کروں گا یزید کے بارے میں صنف کا کیا اجماع ہے اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حمب ال اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہیں امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو دعود کے استاد ہیں امام ترم کے استاد ہیں اور نہ جانے سینکڑوں کے استاد ہیں حدیث میں ایک اتارٹی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند امام احمد جس میں ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس احادیث ہیں احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے بتانے لگے ہوں یزید کے بارے میں باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیا کہ احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے ان کے شگیر ابن یاہیا نے پوچھا اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے عبد الرحمان علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ علی علی علی المتوفہ 597 سو ہجری چھٹی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی جو اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں تو اہل سنت تینوں گروہ اہل سنت ہونے کا دعوی کرنے والے ان کو مانتے ہیں اور آج درس میں جتنی احادیث آئیں گی وہ تینوں مکبہ فکر کی متفقن علیہ حدیثیں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے عربی کے اندر ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن عرب سے شائع ہو چکی ہے اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ یہ اس سرکش کا رب ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یزیدی موجود تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ ٹیکنالوجی آج کل کئی آ چکی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھی لیکن یہ مرض موجود تھا انہوں نے پوری کتاب لکھی اس میں احمد بن ہمبر رحمت اللہ علیہ کا کال لے کے ابن کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن رحمت اللہ علیہ سے یزید بن ماویہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ وہی ہے نا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا ان پر چڑھائی کی ان کا مال لوٹا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے حدیث روایت کر سکتا ہوں جس کا والد چالیس سال مسلمانوں کا حکمران رہے اتنا بڑا صحابی اس سے میں حدیث روایت کر سکتا ہوں اس صحابی کے بیٹے سے انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث بیان کرے کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے بیان کرے اب وہ شگیت آگے پوچھتے ہیں کیا احمد بھی نمبر رحمۃ اللہ نے یہ بتائیے کہ یزید نے جب یہ کرتوت کیے تھے تب کس نے اس کا ساتھ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اہل شام نے ساتھ دیا تھا مدینے کو لوٹنے پر شامیوں نے تو بھائیو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی محدث نے یزید سے ایک حدیث نہیں لی میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی معتبر حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب ہو اور یزید سے ایک حدیث روایت ہو یہ انٹینشنی ہوا ہے کیونکہ احمد بن حمر رحمۃ اللہ نے جب فرما دیا امام بخاری امام مسلم کی تو ضرورت ہی نہیں تھی حدیث لیتے وہ تو ان کے شبیر تھے کیسے حدیث لینی اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں سیدنا عمر کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے سیدنا علی کے پوتے سیدہ علی بن حسین امام جین اللہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہے ان کے بیٹے امام باکر رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری اور مسلم میں ہے ان کے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری اور مسلم میں موجود ان کے بیٹے امام مسا کادم کی حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے ان کے بیٹے امام علی رضا کی حدیث جامعہ ترمزی ابو بدھ میں موجود ہے وہاں تو اہل بیگ کی پوری لڑی چلتی آ رہی ہے اور یہاں سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے چالیس سال تک حکمران رہے ان کے بیٹے سے ایک حدیث نہیں لی جا رہی یہ انٹچ نہیں ہوا ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے تو میں یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگا کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم محدثین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں محدث کہتا ہے اس میں فلان راوی ضعیف ہے حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں جی ضعیف احمد نمبل کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں ضعیف امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف ہم کہتے ہیں حدیث کیوں کیونکہ وہ ان کا ایکسپرٹ اپینین ہے وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے لیکن ظلم کی انتہا کہ تمام محدسین کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسک ہے فاجر ہے جابر حکمران ہے ظالم ہے آم یزید کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں عام سے مراد چند ایک اکثریت اہل سنت کی ایسی نہیں ہے لیکن وہ چند ایک ڈومیننٹ ہے ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہو رہے ہیں جس طرح اہل تشیح کے اندر چند ایک لوگ ہیں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ عائشہ کو برا کہتے ہیں اب تو ٹی وی پہ آپ دے رہے ہیں پروگرام ہو رہے ہیں وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سعید نہ وہ بکر امن عثمان اور سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان, ان کو برا کہنے والا ان کو گالی دینے والا وہ شیعہ ہی نہیں ہے یہ پبلک میں آ رہی ہیں باتیں پھر وہ کسی نے کہا جی آپ تکیہ کر رہے ہیں اس نے کہا لانت ہے اس پہ جو اس بات میں تکیہ کر رہا ہے میں تکیہ نہیں کر رہا اب اور کیا کیا جائے ہم تو غیر بھی پتوا لگائیں گے کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اب چند ایک فنیٹکس وہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی ماشاءاللہ ایسے فنیٹکس ہیں جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں جزید کے فضائل پر اب اس کو تھوپ کر پورے اہل سنت پر تو بدنام نہیں کر سکتے تو ہمیں محدثین کے کہنے پہ جیسے حدیث کے صحیح اور ضعیب ہونے کا فرق کرتے ہیں تو راویوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اور جیسا کہ الحمدللہ ہمارے آئمہ محدثین رحم اللہ نے اس کو چھوڑ دیا اب رہا لفظ یزیدیت کی ٹرم تو بھائیوں ٹرمنالوجی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں توحید کی دعوت دینے والوں کی زبان پر ایک ٹرمنالوجی اتنی عام ہے کہ انہوں نے شاید کبھی اپنے امی ابو کا نام اتنی دفعہ نہیں لیا جتنی دفعہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ مجھے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کسی پرانے محدض چودہ سو سال میں کسی نے یہ ٹرم یوز کی ہو تحت الاسباب ما فوق الاسباب یوز کرتے ہیں یہ کیا ہے ٹرم اییا کا و یا کا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں تو جب لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کسی کو بلا لیتے ہیں تو کیا یہ چیزیں شرک نہیں ہو جائیں گی تو پھر اس وقت سمجھاتے ہیں کہ یہ اسباب میں داخل ہے ماں تخت ال اسباب میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے ماں فوق ال اسباب میں غائب میں پکارنا شرک ہے تو سمجھانے کے لیے جو دو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں یہ کہاں قرآن حدیث میں موجود ہے تو پھر یہ بھی غلط ہوئی تو کہیں گے نہیں سمجھانے کے لیے تو بھائی یزیدیت کی ٹرم بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے کیا اور انشاءاللہ یہ عام ہو جائے گی یہ ہو رہی ہے کافی حد تک عام ہو چکی ہے یہ ٹرم سمجھانے کے لیے تو ماتا تو الاسباب ما فاؤ کو لسباب جیسے توحید کی ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں کہ غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو شیخ عبد القادر دینانی رحمتہ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو فرشتوں کو اختیار ہو یا نہ ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا ہم نے پکارنا اللہ کو ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی فرشتوں کی ہے لیکن بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے پکاریں گے اللہ کو تو سعید علی کو اختیار ملا بھی ہو تب بھی اللہ کو پکارنا ہے غائب میں نبدو و نستا تو یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے تو اس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے متحک و اسباب موق و اسباب اب پوائنٹ نمبر ٹو دیکھیں جی یہ اکثر بات ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس سے اختلاح پیدا ہوگا دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیں گے تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں جو بندہ علمی طور پہ کمزور ہوگا نا اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ علمی دلائل کے مکان میدان میں آنے سے بھاگے گا مثال کے طور پر جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ او صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اہل سنت متفق ہے اس کتاب کے دونوں کتابوں پر تو جو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی عوام بھی اور ان کے مولوی بھی اور دیکھو جی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا اتھے بننے نے ایتھے بننے نے پیچھے بننے نے نماز پڑھنی چاہیے جی چپ کر کے جس طریقے سے ہم مرضی پڑھو کہتے ہیں نا کیونکہ ان کو پتا کہ ہماری موت ہے کتابیں کھول لی تو اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناسبی ہیں ان کی موت ہے عدیش کی کتابیں کھل جائیں اس لیے وہ جو ہے نا وہ جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے نا وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلی غائب نہیں ہوگی بلی آگے جو ہے وہ اس کے گردن ہی مروٹ دے گی وہ بے شک سمجھتا رہے کہ بلی غائب ہوگی ہے یہ لٹ مس ٹیسٹ ہے کہ علمی میدان سے وہی وہ بھاگے گا جو اپنے موقف کے اندر کمزور ہوگا اور خود حالت کیا ہے کہ رفایدین پہ جناب پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں آمین پہ پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں اور لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں اور اینڈ پہ جناب کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے موت آ جائے اگر تو غلط ہے تو تجھے موت آ جائے اور دونوں کو موت نہیں آتی ہے دونوں ہی غلط ہوئے یہی ہوتا ہے یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں خود چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نقیر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسائل فک ہی ہیں میں کہ یہ کہتا ہوں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ آگے آ جائے گی چیز ان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 کتمانے ہاتھ کرنے پالے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپاتا ہے فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے ہیں تو یہ اسکیپ روٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں حالانکہ اب حدیث کی کتابوں کے ترجمےوں کے باہر آ چکے ہیں اب کوئی مائگا لال بھاگ نہیں سکتا بخاری لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے مسلم لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو جزیدیت کا بھی رد کرتی ہیں نصبیت کا بھی رد کرتی ہیں رافضیت کا بھی رد کرتی ہیں اب کوئی بھاگ نہیں سکتا لہٰذا اب یہ ہمیں رویش چھوڑ دینی چاہیے اور یہ جو شیطان کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت اجماع کو دلیل بناتے ہوئے میدان میں اتر کے علمی دلائل پر مقابلہ کرنا چاہیے قرآن مخاطب کو جگہ جگہ کہتا ہے ساتو برحان کم انکن تم ان کن تم سچے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دلیل پیش کرو ہمیں دلیل کے اوپر آنا چاہیے اور ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا چاہیے جو یہ آج کل معاشرے میں چل رہی چھوڑو چھوڑو نہیں بات کریں گے علمی دلائل کے ساتھ بات کریں گے ان اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو بھابھی ہو گیا وہ اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے بھابھی کہہ رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت مطلب بات سمجھ نہیں آتی تو یہ شیطانی سارے بسوسے ہیں اور اس کانٹیکس میں یہ بات یاد رکھیں اگر ہم نے یہ اپنی, اپنی اپروچ چینج نہ کی یہ آج میری بات سن لیا اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اللہ نہ کرے ایسا ہو اس کی تازہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے میرے بڑے محترم ہیں میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں میرے استاد ہے اس معاملے میں میں, میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کی ایک اجتہادی غلطی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں کستنتنیا کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹو انداز میں جو دعوت کتابت سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا لوگوں گاڑی چھوڑو یہ تو آئی دیدی اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ابھی موٹ کے بہ جانے ہاں. حق بات بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی آپ سے بھی کسی سے بھی کام کوئی پیغمبر تو نہیں معاذ اللہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے علمی دلائل پہ بات کریں دین کتابوں میں ہے شفیات کے اندر نہیں ہے تو سات مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں انگلش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو سات آٹھ مہینے پہلے اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی حدیث کا اس طریقے سے مزاق نہ اڑایا جائے آپ تحقیق کریں اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں آئی ایم السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر زاکر نائک آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اوور اسلاف ود ان فرسٹ تھری ہنڈریڈ ایئر آف فین ایز ویل میں اس کی تعریف کی میں تمہارا فین ہوں آئی اسپینڈ ٹین ایئرز آف مائی لائف آن قرآن صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم پلیز کلیئر ڈیٹ یزید واز ناٹ پیزنٹ ان فرسٹ لشکر آف کسنتون میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا وہ آگے آ بھی جائے گا ان شاء اللہ اینڈ پہ میں نے ود ان پاکستان آن دا ٹاپک ویدر یزید واز پرزنٹ ان جنتی لشکر آف کستیا اور ناٹ اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ کو منازع کر لے میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں تو میں ٹام انرجی کا ملازم ہے مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی فیس بک پہ رکھ دی درجنوں دفاع کی ہے جواب نہیں آیا تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہوگی ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھائی یہ میرے دلائل ہے تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی فیس بک پہ بھی رکھا سب کچھ یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں ہم تو عید کی دعوت بچائیں گے ان لوگوں کو قربان کریں گے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے جزید کی وجہ سے یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے ہم غلط ساتھ کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اربو ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ہی کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت کا لفظ اس وقت چند بدتی فرقوں نے کیش کروا لیا ہوا ہے جو کتاب و سنت کی دعوت کے خلاف کرتے ہیں اہل سنت اہل سنت کلوا, کلوا کے لوگ اب کیا ہوا ہے کتاب و سنت کے ماننے والے خود ان کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے امام مسلم مقدمے میں یہ بات لے کے ہیں کہ اہل سنت کی لی جائیں گی اہل بدت کی نہیں لی جائیں گی تو بس ٹھیک ہے وہ جو بندے آپ ادیسے بیان کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی کوئی نہیں ہے تو یہ ٹرمنالوجی اب کیش کروا لی ہے بدتی فرقوں نے اسی طریقے سے اہل بیگ کی محبت بھی ایک اس گروہ نے کیش کروا لی ہے جو اہل بیت کی محبت میں غلوب کر کے دوسری ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دین میں ایگزیجریشن اور غلوب ہے نا یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے قرآن پاک میں دو دفعہ یہ چیز ایڈریس ہوئی ہے سورت النساء میں سورت المائدہ کے اندر یا اہل کتاب لا تغلوفی دین ہی اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو ایگزریشن نہ کرو غلوب کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس وقت امام عنیفا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑے مجرم بریلوی اور جو بندی اس کی وجہ کیا ہے جب ایک اہل حدیث ان کو کہتا ہے بھائی کتاب میں یہ لکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے آپ اپنے امام کا کال چھوڑ دو امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا کال قرآن حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی اتنے بڑے ماؤں غلط ہو سکتے ہیں حدیث کے مقابلے امام علیفا خود تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں اماموں کی نہیں مانتے اماموں کو مان رہے ہیں بس اماموں کی نہیں مان رہے اماموں کی مانیں گے تو تب اماموں کو مانا جائے گا امام خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب کتابوں سنت کے خلاف ہو چھوڑ دو تو اب وہ جب بیچ شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں حدیث ہے وہ کہتے ہیں امام علیفا کا کال ہے تو بھائیو اس کا ریزلٹ نکلے گا کہ بندہ گھسے میں آگے گا تام بھی ایسی تھی تیسی یہ ہوگا انسان ہے پیمبر تو نہیں ہے غسا آئے گا اور انسان گلو کر جائے گا بالکل اسی طریقے سے جب ہم یزید کے فضائل سنائیں گے اور پوری پوری کتابیں لکھیں گے امیر المومنین سیدنا یزید اور بنو امیہ کی ظالم حکومت جنہوں نے کتاب و سنت کا جنازہ نکال دیا میں آپ کو آگے بخاری مسلم کی حدیث سے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ظلم ڈائیں ان کے جب ڈیفینڈ میں کتابیں لکھیں گے اس کا لابھمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو کہیں گے جیت ہی بھی ایسی تیسی پیوتی بھی ایسی تیسی اور پھر وہ سیدنا باویہ تک بھی پہنچیں گے اور پیچھے ابو بغیر عمر تک بھی پہنچیں گے اس میں بھی مجرم ہم ہوں گے یہ نیچرل چیز ہے جب آپ کسی چیز کو دبائیں گے اس کا پھر رزلٹ اسی لیے قرآن پاپ میں کہا گیا لا تخلوفی دینے کیونکہ انسان ہے غصہ آ جاتا ہے سب کو آتا ہے تو غصے کا ریزلٹ یہ نکلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائی ہے ان لوگوں کا غصہ نکالنا دونوں طرف والوں کا غلط ہے لیکن اس میں ہمیں اپنا جرم بھی ماننا چاہیے کہ ہم خود ایسی بات نہ کریں کہ ریزلٹ یہ نکلے گا. اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں کہ یہ جو ٹاپک ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی زبان کا میری چسکا نہیں ہے کہ مجھے کوئی شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا اس کے پیچھے صرف ایک ماٹو اور وہ ہے کہ توحید کی دعوت بچ جائے جس دعوت کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا گلا کٹوایا ہے توحید کے لیے کٹوایا نا جی اپنے نانا کے دین کے لیے کٹوایا نا انہوں نے اس لیے تو نہیں کٹوایا کہ اس واقعے کو بار بار یاد کر کے تو صرف ان کی یاد میں آنسو بہا لیے جائیں یہ سواب کا باعث ہے لیکن اس مقصد کے اوپر تو غور کیا جائے کس لیے انہوں نے بھایا تو میرا دل اکثر ان معاملات پر دکھتا ہے اس طرح یگم محرم کے اوپر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یوم شہادت آیا تو میں نے تقریباً دو لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے دیے ہیں سیدنا عمر کے دفاع پر اور جو راجگی ان پر تان بازی کرتے ہیں مختلف معاملات میں حدیث کرتاز کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر میں نے علمی دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا تو علمی دلائل کے ساتھ سامنے ہے تو میرا دل اس معاملے میں بہت کُڑتا ہے لیکن یہاں ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سیدنا علی حسن حسین وہ پرسنالٹیز ہیں جو اہل سنت جو اپنے آپ کو ہک پر سمجھتے ہیں ان کے درمیان کنٹروشل بن چکی ہیں سیدنا عمر کو کوئی سنی برا نہیں کہتا نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ کوئی بھی نہیں برا کہتا لیکن سیدنا علی اور حسین ابی اللہ تعالی ان کے بارے میں اہل سنت میں ایسے لوگ قبیس موجود ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں لہذا ان کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کنٹروورشل بن چکی ہیں پرسنالٹیز اور اس کی وجہ سے پھر باطل فرقوں کو موقع مل رہا ہے زبان درازی کرنے کا اور اس میں دو بڑے خبیص خبیز جو ہے وہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ آپ پریشان رہے اس نے گالی نکالنے شروع کر دی جس کی ذہن کے اندر خرابی موجود ہو گندگی ہو اس کو عربی میں خبیص کہتے ہیں اس میں دو بڑے خبیص ایک محمود احمد عباسی منکرین حدیث جو سی بخاری کے بارے میں کہتا تھا کہ امام بخاری کے بارے میں کہتا تھا ہاں ہاں ہا امام بخاری کھوتے نے بھی وہ حدیث لی ہے معاذ اللہ کے حضرت حسین کا سر لا کے عبید اللہ اب نے کے سامنے رکھا گیا وہ آ جائے گی عدیش امام بخاری کو کھوتا کہتا ہوتا تھا یہ اس خبیز کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چل کے جناب تو شیعہ کے بکس کے اندر آ کر رافیوں کے بگز کے اندر آ کر لوگوں نے جو ہے جناب وہ فضائل یزید بیان کرنے شروع کر دی اس کا اپنا اسٹیٹس تو منکری نے تھا وہ اور دوسرا ہمارے جلم کی بدبختی ہمارے شہر کا بندہ یہ ادھر پیچھے ایک مسجد اہل حدیث مسجد کا امام فیض عالم صدیقی آخر میں وہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا عزرت علی کے خلاف جمعہ پڑھایا اس نے کتابیں اس کی موجود ہیں غیر ابلا ہوا کتابوں میں اب الحمدللہ اہل حدیثوں نے پورے ملک کے اندر اعلان برات اس سے کر دیا لیکن جراثیم تو اس کے موجود ہیں وہ تو ٹائم لگے گا نکلتے تھے اس لحاظ سے میں تعریف کروں گا کہ برلوی مکبہ فکر کے تقریباً ہنڈریڈ پرسینٹ لوگ اس مسئلے میں کلیئر ہیں ان کے اندر اور مسئلے ہیں رافظیت والے وہ الگ بات ہے جو بند میں بھی نائنٹی نائن پرسینٹ لوگ کلیئر ہیں چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اخباست کی ہے ہاں اہل حدیث کے اندر کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں گز گئے ہیں جنہوں نے بدنامی کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل حدیث کے کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں وہ تو ڈسٹرب ہم کر نہیں سکتے اب ان کو اس مسئلے میں الجھا کے لوگوں کو ان سے متنفر کروائے تو انہوں نے جناب یہ مسئلہ اٹھا کے تو جناب بیان ہو رہے ہیں فضائل یزید اتنے بڑے بڑے جو جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے جو بیان کر رہے ہیں اور جناب بڑا ان کے ویڈیوز بھی چلتی ہیں کوئی سعودی عرب سے بھی نکل رہی ہیں کوئی انڈیا کے اسکالر میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرٹیکولر بات ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کریں ان تک بھی میرے لیکچر پہنچیں گے تو وہ اپنی اصلاح کریں اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو اس دفعہ میں دس محرم کے اوپر جس طرح ایکم محرم پہ پریشان تھا نا تو دس محرم پہ جب اشورا کی رات آئی ہے تو میں بڑا دکھی بیٹھا ہوا تھا اس مسئلے پہ کہ یار یہ ایز سننا سے بیماری کیسے دور ہوگی پھر میرے دل میں ایک ڈھارس پیدا ہوئی وہ یہ کہ الحمدللہ اب یہ چیزیں ایڈریس ہونی تو شروع ہو گئی ہیں پبلک کے اندر ایک فضا بننی شروع ہو گئی ہے اور پھر ایک بہت زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اس نے مجھے بڑی تسلی دی کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اہل تشیح کہتے ہیں وہ ظاہر ہوں گے ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے اہل سنت اہل تشیح کا اجما آیا عملی تباتر ہے سارے مسلمانوں کا پوری پوری حدیثیں ہیں بخاری میں مسلم میں بدھود میں پورا چیپٹر موجود ہے امام مہدی کے بارے میں حسنی حسینی ہوں گے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ کوئی بغیرت بیٹا بھی ہونا وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف بات کرے اور وہ حضرت حسین کی نسل سے ہوں حضرت اصم کی نسل سے ہوں اور وہ آگے یہاں پہ یزیدی بنیں گے ایک منٹ میں یہ سارے یزیدی ختم ہوں گے ایک منٹ میں اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ جب عیسا بن مریم دنیا میں اتریں گے سلیب توڑ دیں گے عیسائی اسلام قبول کر لیں گے ایک منٹ لگے گا جس میں حضرت عیسیٰ کے آنے سے سلیب ٹوٹے گی ان امام مہدی کے آنے سے یزیدیت اور ناسبیت کا خاتمہ ہو جائے گا اوور آل اور باقی جو راضی ہیں جو ان کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں عیسیٰ کی آس پہ جب ان کو یہ بات پتا چلے گی حق بات کیا وہ بھی حق قبول کر لیں گے اس طریقے سے اہل سنت میں جو خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تو اس چیز نے مجھے بڑی ڈھارس بنائی اور اب الحمدللہ اس وقت اللہ نے ہوا چلا دی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مقابل فکر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو حق بات بتا ہیں کہ سلط کا کیا من تھا بہت بڑی بات کرنے لگا کہ ایک محدث دکھا دے چودہ سو سال کے اندر ایک محدث جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے معاملات میں سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو, یا یزید کو حق پر کہا سب نے کہا کہ علی اور حسین حق پر تھے لیکن وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں شیطان نے الجھا دیا اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو اب اللہ تعالی نے حوال چلا دی ہے اور خصوصاً اہل حدیث کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری شیخ زبیر علی زئی صاحب اللہ تعالیٰ کی قرڑ رحمتیں ہوں ان پر انہوں نے اہل حدیث کا آ کے ایک بار قبلہ صحیح کر دیا ہے اس مسئلے کے اندر ہماری تو بات اہل حدیث سنتے کوئی نہیں تھے لیکن کم از کم ان کے اپنے اندر جب ایک ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جس نے آ کے الحمد یہ تمام چیزیں اور یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رابعیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کی پروف ریڈنگ میں نے ان سے کروائی ہے ایک دو جگہ انہوں نے تجویز دی تھی وہ میں نے اسی وقت پرنٹنگ سے پہلے ٹھیک کر لی تھی الحمد للہ اور وہ بھی انہوں نے اور انداز میں ذرا تجویز مجھے دی تھی لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لی وہ مزید یعنی کہ اہل بیت کے فضائل کے حق میں جاتی تھی تو میں نے ان کو پھر اس مسئلے میں کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہم اتنا کر لیں تو بہتر ہے مثال کے طور پر میں نے سعید علی کے بارے میں حدیث لکھی تھی کہ کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ بریکٹ میں لکھیں انہوں نے انکسارن آجزی پر یہ فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں صحیح بخاری میں دی سے وہ آ بھی جائے گی تو یہ انہوں نے مجھے کہا بریکٹ میں آپ ڈالیں وہ عام مسلمان نہیں ہے تو اس طرح کی مجھے انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی ہم نے الحمدللہ ڈالی تو انشاءاللہ اللہ تعالی کرے گا اب پوائنٹ نمبر تھری پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آئیں وہ یہ ہے کہ جو قیام حسینی ہے ٹرو اسٹارس آف سعید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی معمولی نہیں ہے بہت بڑی پرسنالٹی ہے نوافۂ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ایک بات بعض کا شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو سیدنا الحسن حسین کو جنتی نوجوانوں کی بشارت دی گئی اسلام کے کلچر میں یہ بات نہیں بیٹھتی اسلام تو ذات بات اور نصب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر تیرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نا اکرم اکمر اطخاک اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہزگار ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت الوداع کا خطبہ پڑھ لیں باقی کتابوں میں پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر ٹھیک ہے کسی سیاہ کو سرخ پر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے صرف تقوی کی بنیاد پر جو دین تکوا تکوا تکوا گاڈ کانشیسنیس کے اوپر بات کرتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتے داری کی بنیاد پر حضرت حضرت حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے ہو ہی نہیں سکتا پھر حضرت حسین نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے حضور کی زندگی کے اندر ب مشکل ساڑھے چھ سال عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے ساڑھے چھ سال کے بچے نے کون سی فتوحات کر لی تھی کہ جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس کا کیا مطلب تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا تھا پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا تھا کہ بصلحت کا شکار نہ ہو ہاتھ کے لیے آواز بلند کرو اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسو رجسٹنس کی ہو کوئی ایکٹو رجسٹنس نہیں پیسو رجسٹنس کہ اپنا گلا جا کے کٹوا دیا شاید میرے خون کے پوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش آئے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے خدا کے لیے ہوش میں آؤ آو اور لوگ آئے ہیں ہوش میں پھر ان کی تکہ بوٹی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں اور دین بچا ہے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے عمل مطابق تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل رام کے اندر 110 نمبر آئے کم تم خیرا اخرجت تمرون بل معروف وطن و تک من نب تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بلائی کے لیے نکالے گئے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو دیگی کی طرف بلایا جائے برائی سے روکا جائے اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب المان में میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 سیونٹی سیون نمبر ایک سو نمبر حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کے لیے نکلے مروان جو ہے بنو میاں میں سے وہ مدینہ کا گورنر था اس اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا تقریر کرنی شروع کر دی کیوں کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے نماز کے بعد کو بیٹھتا نہیں تھا کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیس جنہوں نے اس طرح کی بدعت امت میں جاری کی ان کی باتیں کیا سننی ہیں؟ کوئی نہیں تھا سنتا تو انہوں نے یہ ہربا استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہوں نے پہلے شروع کر دی تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اس نے کہا اے مروان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے تو وہ اب بھرے مجمے میں بات کر دی تو وہ ٹھٹک گیا اور بھی دو چار بندے بول پڑے ہوں گے صحابہ زندہ تھے ابو سعید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وہی کہہ دیا انہوں نے کہا اس بندے نے ہاتھ ادا کر دیا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے اور بھائی نواس رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا جو ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں گے جن کے جینز میں پروفٹ کے جینس شامل ہوں گے جن کا خون پروفٹ کا خون ہوگا وہ کیسے کر سکتے ہیں کمپرومائز وہ تو سامنے آئیں گے تو یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کو بھی اور پھر سیدنا حسین کا منصب ایک عام عالم کا نہیں تھا نواسے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں یہ ہمارے چودہ طبق روشن کر دے گی سورت المادہ کی 63 نمبر آئے 63 نمبر آئے اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں کو ان کے جو بڑے بڑے لاٹھ پادری تھے ان کے مولوی ان کو ایڈریس کیا ہے لولا ین ہا مر ربانی یو نہ ول اخبار کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے وال اخبار اور ان کے مولویوں نے ان ان کو گناہ کی بات کرنے سے وہ اتلی اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے ان کے مولویوں ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا لبے رسا ماں کتنے <وِسنعون> برے کرتوت وہ کیا کرتے تھے مولوی کمپرومائز کرتے رہے کتنا بڑا تانا اللہ نے یہودوں اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانا مل رہا ہمیں نہیں ملے گا سیدنا حسین کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نواز رسول سے تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجیاں بخیری اٹھائی بکھیری جا رہی تھی تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو بالکل پوچھا جانا تھا اور انہوں نے الحمد للہ اپنا حاکدہ کیا اپنی آہرت بچائی ہے انہوں نے یہ کر کے ہمیں تو اصلاح تک پہنچایا اپنی آخرت بھی بچا لی بات کر کے تو یہ یاد یاد رکھیں ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی شاہول اللہ دہلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی اس سے پہلے محدثین بھی کرتے ہیں کہ خلاف راشدہ جب ختم ہوئی تیس سال پورے ہوئے اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا شاہلی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے اسلام کا زوال ہو گیا اخلاف راستہ پہ ملوکیت شروع ہو گئی اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے ٹل یہ کہ نشت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لائے اور وہ معاملہ الگ ہے لیکن یہ کانٹینیوس جو ہے وہ ڈاؤن فال ڈاؤن فال ڈاؤن فال اس کو ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ کانٹینیوس ڈاؤن فال آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولانا مجھودی چلے اس سے قدا نظر کے ان سے کیا غلطیاں ہوئی لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے پھر اسی کو پھر اپنے کلائمیکس میں بجایا ڈاکٹر شاہ صاحب نے اس بات کو لے کر چلے آگے تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے دو احادیث میں پیش کرتا ہوں پہلی حدیث مسند امام احمد سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو تہتر نمان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رازدار رسول بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر وجود رہوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا میرے بعد پھر خلافت علامنہاج النبوا قائم ہوگی وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی پھر اللہ تعالیٰ خلافت علامہج النبوا کو بھی اٹھا لے گا پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی کاٹ کھانے والی ملوکیت پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھائے گا پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے ظالم بادشاہ اور پھر اللہ تعالی جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے اور پھر اس کے بعد سے پہلے ایک دفعہ خلافت آئے گی وہ امام مہدی کی ہوگی انشاءاللہ اللہ جو اللہ کا وعدہ رسول بل ہدا یہ ہے الہدا وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادھیان پر غالب کر جائے چاہے کافر اور مشرق اس کا برا مان جائے قرآن پار میں کم از کم تین دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے اور یہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے عمر بن عبد الرزیز کا دور ہے 99 نائن سے لے کر 101 سو ایکچری تک لیکن اس کو بھی بنو میاں نے زہر دیا اپنے ہی فرزن کو بنو میاں نے زہر دے کر مار دیا کیوں کہ حضرت علی کو جو خطبوں میں گالیاں دی جا رہی تھی چالیس پچاس سال سے انہوں نے ختم کروا دی اور صدا رکھ دی اس کے اوپر اس طریقے سے بڑے انہوں نے کام کیے وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی دوسری حدیث سن نبی دعود کے کتاب السمنا چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چھ سو چھیالیس نمبر حدیث اور جامعہ ترمزی کے کتاب الفتن چیپٹر میں دو ہزار دو سو چھبیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سید سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو حضور نے آزاد کیا تھا یہ آپ کلیئر کر دے گی یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کا بوئی ہے علام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی کی حدیث جامعہ ترمزی اور بدو سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت اور اس کے بعد پھر جابر حکمران پھر اللہ تعالی جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا تیس سال کے بعد اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گل ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ پورے تیس ہوئے یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شاگرد نے یہ جو بنو امیہ خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کی یہ بدھ ترمزی میں ہے اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے ان کے منہ سے نہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے حق تو یہ ہے کہ بنو امیا کی خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اب دیکھ لیں حضرت علی کے بعد جتنی خلاف تھے ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے میں نے اشارتاں بات کر دی سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں تو علیہ السلام کی بات سن لیں آپ امام بخاری نے اضر فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا دارپوتنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے اہل سنت کی کتابیں علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہم نماز میں بھی پڑھتے السلام و علیہ عباد اللہ سلیہ ہم پر بھی سلام ہو نیک بندوں پر بھی سلام ہو بخاری مسلم کی دیت ہے جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کامن ٹرمز ہیں ربی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے محدسین کے لیے رحمہ اللہ اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عن بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے دعا کے طور پہ اللہ ان سے راضی ہو لیکن اس سے بچنا چاہیے علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیر. بلکہ ہم قائل ہیں اس کے جواد کا فتویٰ موجود ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب فرق کرنا ہے ہم عام آدمی جو ہے اس کے سامنے اب شیخ عبد القادر جدانی رضی اللہ تعالیٰ جب کہا جائے گا وہ کہا پتا نہیں یہ کون سے صاحبی ہیں خیر مسلم کو ترین اشارے کو پتا تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریٹ باقی جائز ناجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر اب میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ماویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی صحیح بخاری میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار ایک سو نو نمبر حدیث ہے کہ چالیس ہزار کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا ماویہ کے مقابلے پر تو سیدنا سعیدنا امر مناسب اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکا بوٹی کر دے گا جب تک ہمیں بغان لے یہ واپس نہیں جائیں گے انہوں نے موت پر بیت کی حضرت حسن کے ہاتھ پہ تو حضرت ماویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے سلح کر لیتے تو انہوں نے سلح آفر کی اور سورت الانفال پڑھنے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران کافر پر بھی سلاح کا کہنا تو اسے سلاح کر لو تو پھر بھی مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاح دیبیا پہ کیوں سلا کی کتنے صحابہ غصے میں آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں بعد میں روتے تھے سلح کے معاملے میں کہ رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں ہم کیوں ڈب کے سلا کر رہے ہیں لیکن کی کیونکہ پرانے پاک کا حکم تھا تو حضرت حسن عدی اللہ تعالیٰ نے جب سلح آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی کمپرومائز کیا ان کی انکساری ہے اور مدثین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتے ہیں اس بندے پر اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت کہا کی وجہ سے صلاح ہوئی ہے حضرت ماویہ کی وجہ سے اگر صلاح ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے ہیں جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے صلاح ہوتی ہے اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اس ادیس میں اکہتر سو, اکتر سو, اکتر سا سا سو بخاری کتاب الفطن میں موجود ہے نبی سم حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں اور میرا یہ بیٹا سید ہے اپنی وفاق کے تیس سال بعد کی آپریشن کوئی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی یہ سید ہے یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا یہ سید ہے اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں سلح ہوئی اور وہ جو ایک بام خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دستبرداری سے لوگوں نے بڑا تھا حضرت حسین حضرت حسن کو کہ آپ بس دن ہیں یہ ہیں لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے انہوں نے جو رسی کیا وہ بالکل ٹھیک ہے لہذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو نبی کا نواسا ہو اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر لے وہ مر جائے گا یہ کام نہیں کرے گا تو سیدنا حسن نے سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی اس کے بعد سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے لیکن لیکن لیکن سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے کہ بادشاہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو ولیت بنا کے جاتا ہے اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا ہم کوئی جھوٹی وکالت ان کی طرف سے نہیں کریں گے نہ کسی مسجد نے کی ہے یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں امام نسائی نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کے وجہ چھوڑ دے گا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا ی پہ ناف بھی ان پہ ٹوٹ پڑے ان کو شہید کر دیا دنیا کی تمام عدیض کی کتابیں کتابوں میں سہ سطح کے جو بڑے امام امام احمد بن شعیب نسائی رحمت اللہ علیہ کا یوم جو ان کی وفات کا واقعہ وہ یہی لکھا ہوا حضرت علی کے فضائل پہ انہوں نے 194 سو پہ کتاب جمع کی تھی اور ان کی شہادت کا وقت تو ہم جھوٹا دفاع بلکہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی ہوں جو بندی ہوں اہل عدیث ہوں اہل سنت کے تینوں مکتبے فکر جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں ان کا بڑا ٹروس ہے کہ ہم پروفیٹ کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے ایون سید رامو بکر کوئی معصوم نہیں مانتے اور نہ ہم رواف کی طرح ان بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے پروفیٹ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے معصوم آئی جنوب نہیں ہے گناہوں سے کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے کوئی بھی پاک نہیں ہے خام خام وغالت تو یہ کہنا جی اس میں کوئی صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے تو بھائی میرے یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں سنت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے وہ سبھی توئین ہوتی جب ہم کہتے ہیں کہ جامعہ میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغاوت کر دی تھی حجرت متوں کے مسئلے میں انہوں نے حجرت متوں پہ پابندی لگائی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے نبی سلم حجرت متو کرتے تھے میں کروں گا اگر عمر نے اپنا فیصلہ واپس لیا کئی فیصلے حضرت علی نے واپس لیے اپنے دور حکومت میں تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا حضرت عمر کی توہین کرنا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی بتائیں لوگوں کو اسی طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ان کو ضلیل کرنا نہیں ہے ناؤذو باللہ قرآن پاک میں حضرت اعظم علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا حضرت نو علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنے کام بیٹے کے لیے دعا کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر معاویہ مانگتے ہیں قرآن پاک میں تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دلیل کیا ماض اللہ نہیں تو انبیاء کرام سے بھی لفظیں ہوئی گناہ نہیں ہم کہیں گے گناہ کا لفظ غیر انبیاء پر بولا جائے گا تو ہم جھوٹی وکالت کوئی نہیں کرتے جی یہ صحیح ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق حدیث ہے فضائل صحابہ کے چیپٹر کے اندر کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے اگر کوئی شخص اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خراب کر دے اور انہوں نے جو چھ گرام ایک مد خراد کیا تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کو برا نہیں کہنا ان کو گالی گلوچ نہیں کہنی لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوئی بھی ہے کیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے اور بات وہی ہے کہ ہم نے تو بچانی ہے اس چکر میں پڑھے رہیں گے تو پھر یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں اس وقت نہیں ان کو خیال آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں حدیس کی کتابوں سے کہ کس طرح صحابہ رام نے حق بوئی کا مظاہرہ کیا دو مثالیں ایک سن نبی دعود کے کتاب السنہ سننا چیپٹر میں چار ہزار چھ سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا رباح بن ہارث کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ ذرا سننے والی بات ہے دل تھام کے ابو دعود کتاب السنہ چار ہزار چھ سو پچاس وہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہو بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اور کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید وہ صحابی ہیں وہ وہاں کر بیٹھے تو ایک شخص جس کا نام تھا کیف بن القما اس نے آ کر مسجد میں ننگی گالیاں نکالنی شروع کر دی تو سعید بن زید نے پوچھا اے مغیرہ بن شوبا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے انہوں نے کہا یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے تو سعید بن جی سعید بن زید تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانے تھے کہ نبی کا صحابی مغیرہ بن شوبا موجود ہے اس کی مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو سعیدن علی کو گالیاں نکال رہے ہیں اور خدا کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میرے کانوں نے نہ سنی ہو ورنہ قیامت والے دن میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں حضور پر جھوٹی جھوٹے گھڑتا رہا اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کیا سنی تھی کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فر جنا علی فل جنا ابو جنت میں امر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں ماشاءاللہ کیا ترتیب ہے یہ خلاف داشتہ کی ترتیب بننی تھی اشارت نظور نے ترتیب بھی بتا دی طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمان بن عوف جنت میں ابو عبیدہ ابن جرہ جنت میں سا بن ابھی وکاس جنت میں یہ نو مندے جنت میں اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دسویں کا نام بھی بتا دوں پھر وہ خاموش ہو گئے دسویں کا نام نہیں بتایا لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں دسویں کا نام بتائے تو انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں سعید بن زید میرے بارے میں نے فرمایا تھا کہ جنت میں ان کی آزادی تھی ہم ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور وہ لوگ سراپ نیکی ہو کر اپنی نیکیاں جبانے والے دسواں بندہ میں ہوں جس کو جنت کی بشارت ملی یہ حدیث انہوں نے کیوں بیان کی حضرت علی کو گالیاں نکالی جا رہی تھی تو انہوں نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ بیان کی اور پھر فرمایا سن لو تم میں سے ہر شخص کی اگر کسی کی عمر حضرت نور علیہ اسلام کے برابر بھی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزار دے میرے نبی کے ساتھ جس شخص نے ایک جہاد میں شرکت کی اور اس کے جسم پر مٹی لگ دی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ شخص اگر علیہ السلام کے برابر عمر بھی ہو جائے اتنی نیکیاں بھی کر لے کہ حضرت علی کے بارے میں تم لوگ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ معاویہ کے دور میں اعلان حق ہاتھ بلند کیا یہ ابوداؤد ہے بھائی اصول کافی نہیں بیان ہو رہی یہ ہماری کتاب اہل علیہ سنت کی اور دوسری مثال آپ سنیں صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر اور یہاں میں وہ حدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں صحیح مسلم کتاب الایمان میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور منافق ہی علی سے بغض رکھے گا محبت علی از دیٹ مسٹس آف ایمان یہ تھرما میٹر ہے ایمان کا علی کی محبت ہے تو ایمان ہے علی کی محبت نہیں ہے تو بئیمان ہے لیکن علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی کو مشکل گشا بنا کر غائب میں پکارنا شروع کر دیا جائے نہیں یہ علی کی دشمنی ہے علی اللہ کو پکارتے رہے ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نشے قدم پر اللہ ہی کو پکاریں گے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں فضائل صحابہ میں احمد بن نبر رحمتہ اللہ علیہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں موقوف رمایتے ہیں حضرت علی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں گلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں گلوب کر کے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں گلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں گلوک کر کے روافذ اور خواہش شیت ڈفرینٹ چیز ہے شیت میں اور رافظیت میں بھی فرق ہے یہ ایک باریک چیز ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا رفضیت بالکل ڈفرنٹ چیز اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی دیتا ہے باقی صحابہ پر وہ رافضی نہیں ہوگا رافضی وہ ہوگا جو باقی صحابہ کو برا کہے گا تو میں رافضیت کی بات کر رہا ہوں شیعت کی بات نہیں کر رہا تو وہ شیعہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقی صحابہ پر پرائرٹی دیتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کرے یہ بدقسمتی ہے کہ اکثر شیعہ اس وقت رافضی ہو چکے ہیں میں یہ بدقسمتی ہے البتہ کتابیں جو ہیں صحیح صنعت کے ساتھ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی باقی جو عقائد کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے تو دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر تفصیل چیپٹر میں سورت الحکاب کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو ستائیس نمبر ابیض لے کے آئے ہیں کہ مروان بن حکم کو سیدنا رحم معاویہ ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینے کا گورنر بنایا اب بات سننے والی ہے دل تھام کے گورنر بنایا تو اس بندے نے جمعے کے خطبے میں مسجد نبی میں یہ کہنا شروع کر دیا یزید بن معاویہ یزید بن ماویہ عزر ماویہ کے بیٹے کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے یہ کس کی سنت ہے مروان بن حکم کی جو حضرت عثمان کو قتل کرنے میں پہلے نمبر پہ اس کا ہاتھ تھا اس کی وجہ سے عظرت عثمان اس کو بچاتے بچاتے ہوئے شہید ہوئے یہ مروان وہ تھا اب امام بخاری رحمتہ اللہ نے بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن عدیزیں چھپ تو نہیں تھی جانی امام بخاری کے الفاظ کیا وہ بھی بتاتا ہوں اور اس صنعت پہ جو امام ابن حضرت سلانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے پورا لب لواب امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب جزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے اطراض ان بات کر دی وہاں پہ تو مروان کو گسا آیا اس نے کہا پکڑو اس کو تو حضرت عائشہ کے اجرے میں جا کے چھپ گئے اس کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ اتنی حدیث بخاری میں اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کامن ہے لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئیں کیا اعتراض بات کی تھی وہ کیا ہوا کہ عزیر بن ماویہ کا نام جب لیا تو مروان بن رقم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیطر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں اور یزید بن ماویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو اب زائرت سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سنتے تھے یہ بات اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا تو حضرت میر ماویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں تو اس میں حضرت ابو بکر زی کا بیٹا کھڑا ہو گیا اس نے کہا بکواس بند کر یہ ابو کی سنت نہیں ہے یہ کیسر وصرہ کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراض کچھ کہا وہ یہ بات کی جو ان کا پکڑو اس کو وہ بخاری میں موجود ہے وہ تاشہ کے اجرے میں گھس گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا یہ بخاری کے الفاظ ہے کتاب التفسیر میں سورت الاخقاب کی آیت پڑی آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے یہ دیکھیں ظلم سور اخقاب کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ سرکش اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے تم کیسی بات کہتے ہو کہ جب میں مر کر ہڈیاں ہو جاؤں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ کافر کے بارے میں ایک آیت ناز کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے تو میںکر کا بیٹا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا بخاری کے الفاظ ہے حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑی انہوں نے کہا کہ آلیہ ابی بکر کے بارے میں سوائے سورت النور میں جو اعلان برات ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر مجھ پر جو تومت لگی تھی اس کے علاوہ علیہ ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے جھوٹ بولتا ہے اور باقی کتابوں پھر یہ موجود ہے انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانا تو اسی کا بیٹا ہے نا ابن حضرت کلانی نے انصاف کیا لے آئے تو یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو مثال پیش کی تو آخری چار سال کا سمانہ جو ہے وہ بہت معاملہ لیکن ان تمام غلطیوں کے باوجود حضرت ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس درجے تک نہیں بگڑی تھی کہ حضرت حسین خروج کرتے یا حضرت حسن خروج کرتے ورنہ زیادہ حسین ان کے زمانے میں بھی خروج کر لیتے یزید کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا تو وہ کمپرومائزنگ ایج تک وہ چیزیں موجود تھیں اگرچہ اس وقت بھی بہت خرابیاں تھیں وہ موجود ہیں میں نے کچھ بیان بھی کر دی لیکن بعد میں تو یہ پھر اپنی ایکسٹریم پہ, پہ پہنچا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یزید ساوق نام نے خاموشی اختیار کر لی تھی یزید کی بیعت کر لی تھی کوئی ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عمر کی ایک بے ثابت ہے وہ بھی بالکل اینڈ پہ کی ہے جب سارے معاملات ختم ہو گئے تھے انہوں نے کہا پھر وہ مشروط بیعت کی صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احترام کے اندر تیری بیعت کرتا ہوں حضرت ماویہ نے ایک لاکھ روپیہ بھجوایا انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت ماویہ ٹل لگا بیٹھے کہ دلہ عمر بیعت کر لو میری زندگی انہوں نے کہا میں دو دو غریبوں کی بیعت کروں حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب سارے معاملات ختم ہو گئے صرف یزید ہی بچ گیا اس وقت انہوں نے شرائط کے ساتھ بات کی حکمت عملی کے تحت ورنہ کسی نے کوئی بات نہیں کی کہتا نہیں کہ یہ تجاج کیوں نہیں ہوا تو مجھے بتائیں یہاں ایک ڈکٹیٹر سات آٹھ سال حکمران رہا اور کہتا تھا خموش اکثریت میرے ساتھ ہے مشرف کہتا تھا خموش اکثریت اشموش اکثریت مشرف کے ساتھ تھی سارے دلوں میں گالیاں نہیں نکالتے تھے اس کو وہ ہم تو اپنی بزدلی کی وجہ سے خموش بیٹھے ہوئے تھے یا جا اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی فرض ہے تو سابق رام نے اگر جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار سر لوگ تو جنگ سے اور جنگ جبل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے تیس چالیس ہزار صاف کرام نیوٹرل ہو گئے تھے تو ساوک رام لے امردوان اجماع سکوتی یہ نام دیا بھائی جی خاموشی میں بھی اجماع ہو گیا تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اجماع سکوتی کا جو ہے نا یہ بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے یہ بخاری کی ایک حدیث ہی اجماع سکوتی کہنے والوں کے نا کہ خاموشی بھی اجماع ہے صحابہ کا یہ ایک یہ ادیس نا ان کا منہ توڑنے کے لیے کافی ہے صحیح بخاری کتاب المغازی غزبۂ خندک کا چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار نمبر ادیس کڑوی گولی ام المومن سعیدہ حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات چل رہے تھے جنگ سفین کے وہ کسا سے عثمان کا تو ایک بانہ ہی تھا نا بعد میں تو مسئلہ کچھ اور ہی بن گیا ہوا تھا تو جب یہ معاملات چل رہے تھے تو حضرت حفصہ ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میرے بھائی تو جا تو غیر موجودگی میں کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے تیری موجودگی وہاں ضروری ہے مسلمانوں کے درمیان یہ ایشوز ریزالو ہونے والے ہیں عبداللہ بن عمر بےچارے آگے اپنی بہن کی اور امول مومنین ماں بھی لگتی تھی روحانی طور پہ اور بہن بھی حضرت عمر کی بیٹی آئے تو حضرت خطبہ دے رہے ہیں اکتالیس سو آٹھ نمبر ادیس صحیح بخاری غزب خندق کا چیپٹر اب آپ کو سمجھائے گا یہ غزہ خندق کے چیپٹر میں ادیس کی مائی ہوئی ہے امام بخاری کتنے سمجھدار تھے کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات انجیکٹ کر دی حضرت خطبہ دے رہے ہیں اگر ماویہ کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ بننا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی انسان تھے ظاہر ہے کوئی پیغمبر تو نہیں تھے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنارے سے بات کی کہ جس کو خلافت کا شوق ہے نا اپنا سر ذرا اٹھائے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں بلے آب تعالی عزت عمر کے بارے میں اتنا گستا جملہ میرے امی کام اٹھتا ہوں یہ بات پڑھ کے تو ان کی جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی کھڑا ہو جاتا اتنی بڑی بات حضرت عمر جن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے اتنے بڑے بڑے فضائل اور کہہ دیا کہ جو یہ خلافت کی خواہش رکھتا ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ میں خلافت کا اقدار ہوں آگے آپ خود سمجھ لیں کا مسئلہ کیا تھا یہ بات سیدنا علی نے کبھی نہیں کی سید علی نے اس کے الٹ بات کی وہ میں یہاں پہ بتاؤں گا ایمانداری کا تقاضا کرتے ہوئے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا دار ہوں حضرت عبداللہ بن عمر کچھ نہیں بولے بعد میں سیدنا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کا منہ توڑ کیوں نہیں دیا وہیں پر جواب کیوں نہیں دیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لنگی کھولوں کتنے ننگے الفاظ میں اپنی توتی کھولا تو میں اس کو اتنے ہی کھلو گے کروا کہ تیرے تو زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اس وقت جنگ کی تھی جب تم دونوں کافر تھے اور وہ مسلمان تھا یعنی قصبۂ خندک میں حضرت علی تو مسلمان تھے لیکن حضرت معاویہ اس وقت کافر تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی اس وقت کافر تھے تم باپ بیٹا کافر تھے اور علی اس وقت جنگ کر رہا تھا تم تو آگے پاس میں مسلمان ہوئے ہو اور آج خلافت کے معاملے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اقدار ہیں تم سے زیادہ تو علی حقدار ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لوگ لے لیں کہ اس کو خود لالچ ہے پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی تو میں نے کہا صبر کرنے میں آفیت ہے تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صبر کر لیا لیکن صبر کر کے بات تو نکال دی نا ہماری ہدایت کے لیے بخاری میں تو آگئی نا نا منہ چھپاتے پھرے ناسبی اور یزیدی لگا دیں آپ بخاری کو آگ اگر اس بخاری کو نہیں ماننا تو ہم تو مانتے ہیں ہم بخاری میں رفل یدین کی دیسے بھی مانتے ہیں یہ دیسے بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپاپ دے کوڑا کوڑا تھو تھو سب ہاپ اپ کرانگے ہمیں تو اس ریز پڑھ کے خوشی ہوئی ہے کوئی دکھ تو نہیں ہوا کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں گے عبداللہ بن عمر کا جو اسٹانس تھا بالکل ٹھیک تھا. اس کے مقابلے میں میں کیا حدیث سنانا چاہتا تھا وہ یہی سنانا بہتر ہے علی کا سانس دیکھیں صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین نمبر حدیث محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت فاطمہ کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے شادی کی ان سے بیٹے پیدا ہوئے ان کی حدیث بخاری مسلم میں بھی ہیں اصول کافی میں بھی ہیں ال سنت اہل تشیح دوں مانتے ہیں محمد بن حلفیا کو کہتے ہیں ابا جی حضرت علی سے پوچھتے ہیں بخاری کے الفاظ یہ بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے کہا ابو بکر اللہ اکبر پوچھا اس کے بعد کون فرمایا عمر اب انہوں نے کہا مجھے خسیا ہونا تیسرا دفعہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں تو عام مسلمان ہوں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ الحمد کثیرہ وہ اللہ بکرتم وسیلہ یہ حضرت علی کی شان ہو سکتی تھی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے یہ حضرت علی پہ بھی فٹ ہوئی نا آیت سورہ حمیم السجدہ کی یہ آیت ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک کمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھے تو ان کی آجزی تھی انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں نہیں رکھ سکتے تھے میں نے بتایا ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے ان کا خون پروفٹ پر تو انہوں نے آ کر باطل کو للکارنا تھا انہوں نے پیسو رجسٹر کر کے اپنے خاندان کے بہتر لوگ شہید کروا دیا پیسو رجسٹر تھی وہ لڑائی کرنے کے لیے کوئی بندہ جائے بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے جاتا ہے صرف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ بس کر بڑی شریعت کی نے دھجیاں بکھیر لیں پیسو رجسٹنس کی اب آئے اس کے دوسرے حصے کی طرف اور میں یہ یہاں پر وہ بات بھی کر دوں کہ جو شعر بہت زبردست شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ حقیقت ہے کنکلوڈ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ درخت دے دیا ہے اب حکمران کبھی حضرت حسین کی بات نہیں ہونے دیں گے اگر ہوں گے تو وہ دوسرے والے مسئلہ پٹن پٹان پہ وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے نوہے چلاؤ ٹی وی پہ خلاف شرع کام کرو یہ نہ بات کرو کہ حضرت حسین جب کھڑے ہوئے تھے آج کا جزید امریکہ ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے یہ نہ بات کرو ان چکروں میں ڈالی رکھو محمد کو تاکہ جو حضرت حسین کی فکر تھی وہ پیچھے رہے تو وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئیں غیر مسلم طاقتیں اب دوسرے حصے کی طرف اور اس کا آخری حصہ وہ یہ ہے فضائل اہل بیہادت حسین جزید بن ماویہ کا کردار قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس کا کیا مزداد ہے اور آخر میں جزید کے تین سیاہ کارنامے اس کو میں انشاءاللہ اللہ ایڈریس کروں گا تو سورہ شورہ کے اندر آیت ہے تیئیس نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرن اللہ اجرن الدا فل قربا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے عجر پہ میں تم سے کچھ نہیں مانتا ہاں مگر میری قریبی رشتہ داری کا تو تم خیال کرو میں تمہارا رشتہ دار ہوں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا کبھی اللہ تعالیٰ عنوما صحیح بخاری کے اندر کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں رشتہ داری کا ہی خیال کر لو میرا اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی مجھ پہ ظلم تو نہ اٹھاؤ اور ایک دوسرا مانا ہے جو ان کے شگرد سید سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ معنی بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے اور وہ یہ کہ میرے اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیس کے ساتھ محبت کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رشتے داری کے خیال میں میرے سے محبت کرو تو بدرجہ اُلا ہے کہ ہم حضور کی رشتے داری کے خیال میں ان کے اہل بیس سے محبت کریں اور اس کی اسپورٹی وہ حدیث ہے جو جامعہ تمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ابو ابل کے اندر تین نمبر حدیث ہے ابن باس ردی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں اتنی نیمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے بالکل اللہ قربا اب اہل بیت کون ہے یہ بات بھی سمجھ لیں اب اس میں بھی ایکسٹریمزم آ گیا اہل بیت پرانے پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہل بیت صورت الز کی آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر تینتیس تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت اور ظاہر ہے کہ گھر میں پہلے بیوی ہوتی ہے بچے باہر میں اب حضرت ختیجہ اہل بیت میں داخل نہ ہوں اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت میں تو پہلے نمبر پر جو اہل بیت میں داخل ہیں وہ ہے بیویاں پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ پانچ کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں پنجن پاک مشہور ہے ہم کہتے ہیں سب تن پاک تمام صحابہ تمام محت المومنی تمام اہل بیت اشرا مبشرہ سب تن پاک پاک سے مراد معصومیت والا قیدانی شرک سے پاک ہے انسان سے غلطیاں ان سے ہو سکتی تھیں سب تن پاک لیکن وہ پانچ سن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام میں ٹیکنالوجی چلتی ہے اس سے مراد کیا ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6,220 نمبر حدیث ہے اس سعید اللہ سعد بھی نبی وکاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا ابھی محل نہیں ہے میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباہلا نازل ہوئی سورہ عال عمران کی آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن من بعد پمن خا جی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کریں باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آ گیا آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا اور یہ بات نہ مانیں تو اب آپ ان کے ساتھ مباہلا کریں ابنا سنا و انفسم سم تلف نج اللہ تو تم پھر ان سے فرماؤ وسلم تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری میں خود بھی آ جاتا ہوں اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس میں اللہ کی لانت ہو یہ مبالہ کرتے ہیں اٹائ میں سا یہ ختم ہو جانی تھی کاش میں مبائلہ کر لیتے اور سات دن ابھی وکاس کہتے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن سیدنا حسین سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے یہ میرے اہل بات ہے ان کی شکلیں دیکھ کے دہشت کھا گئے ہوں گے کہ ان نننے نننے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی وہ بھاگے ویسائی نہیں موبائلہ کیا انہوں نے آج موبائلہ نہیں کرنا چاہیے جسے ملازموں میں ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ ڈیفینیٹ علم تھا والا دوسری حدیث اس کانٹیکس میں صحیح مسلم میں فضائل اہل پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ اگر حضرت علی کا کوئی بک ہوتا نا ان کے اندر وہ اشتہاری غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے اس پہ وہ روتی بھی تھی معافی بھی مانگ لی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی راوی ہیں صحیح مسلم میں چھ ہزار دو سو والے چیپٹر میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سیدنا فاطمہ سیدہ فاطمہ کو سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ اجمعین کو ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑی اللہ کو ہیرا بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر کرتے تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قرآن میں تو وہ امات المنین کے بارے میں ہے لیکن اسی کا اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے طور پر ان چار حستیوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے سورت الضاف کی آیت نمبر تینتیس میں پھر جامعہ تن کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر میں تین ہزار سات سو انانوے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے اور میرے اہل بیگ سے میری وجہ سے محبت کرو چوتھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اکاون نمبر حدیث ہے اور یہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے خلیفہ اول کا کتنا زبردست قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیگ کی محبت میں تلاش کرو بخاری اور مسلم کے متفقوں علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور سیدنا نہ وغیرہ کہہ رہے ہیں نبزم سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اس محبت کو تلاش کرو اب اس کا کنکلوڈنگ رخ طے ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے ان اللہ تعالی سیدنا حسین کے کیا فضائل ہیں کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی کچھ حدیثیں میں اس میں ایڈریس کروں فضائل علیہ بیت میں مزید پانچ نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں ابواب المناقب چیپٹر میں تین ہزار سات اکاسی نمبر حدیث ہے یہ حدیث مسلد امام احمد میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی اور صحیح ابن خزیمہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راوی ہیں سیدنا الضیفہ بن یمان رازدار رسول کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا وہ خاص خبر لے کر آیا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دونوں واسطے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے فرشتہ خبر دینے آیا ہے کیا رشتے داری کی وجہ سے نہیں وہ میں پہلے بتا چکا بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے اور مستقبل الحکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں اور ان کے والد سے افضل کون ہے سیدنا ابو بکر اور عمر اور عثمان جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل میں بخاری کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الفضائل میں تین نمبر حدیث کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر فضی اللہ تعالیٰ اور ابو ابود میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہم موجود تھے ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے اب حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بڑے دشمن ہیں رابضی بات خبیز کہتے ہیں یہ حرامی تھا ناؤذو باللہ ابو عریرہ کے بارے میں میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں عہدہ پیور ہی نہیں ملدا کیا حضرت ابو عریرہ سے زیادہ کون اہل بیس سے محبت کرنے والا تھا کیا کہا انہوں نے اسٹانس لیا ہے اہل بیت کے لیے وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو عریرہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا وہ لے آزب بے مان ہو گیا وہ تو بغض والی عدیض حضرت بوریرا نے بیان کیا یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ بکز رکھتے ہیں لہذا صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ حضرت برا کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ و یہ دعا کی تھی کہ ابو ہریرا سے اور اس کی ماں سے ممی ہی محبت کرے گا منافق نہیں منافق ابو العیرا کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ان دونوں سے محبت کرو جو بکس رکھے گا وہ مجھ سے بکس رکھے گا مسرت امام احمد میں جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر دو سو بیاسی پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار آٹھ سو تریسٹھ نمبر ادیس ہے میں نمبرنگ ساتھ بتا رہا ہوں یہ ان اللہ تعالی کیا تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا اور صبر کر لیں ان اللہ تعالیٰ یہ گفتگو انکلوڈ ہو جائے گی تو ساتویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو پچہتر نمبر حدیث ہے کہ یا بن مروا ربی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے یہ میرے نبی کی دعا ہے آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھائی سے ان کے والد سے ان کی والدہ سے تمام صحابہ سے تمام تابعین تبا تابعین جو صحیح العقیدہ ہے اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما آبئی اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما آمی. تو تمام محات المومن سے محبت سب سے محبت اب آئے کربلا کی طرف تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے تاریخ میں میں نے پہلے بتایا دو نمبریاں ہوئی نہیں ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پہ پابندی بھی لگوا دی ہے ناسبیوں نے کتابیں لکھی کافی کتابوں کی پابندی لگ چکی ہوئی ہے تاریخی روایتیں چن چن کے جنہوں کہ وہ گند سے بہن ہے گندا ہوں نا وہ گند اتنے جا کے گندی مکھی گند اتنے پہنتی ہے اور تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہوگا تاریخی روایتوں پہ آنا ہے تو پھر تمہارے پاس دس ہوں گی تمہارے پاس ہزار ہوں گی پیش کرنے کے لیے تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں ایڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے لیکن میں پانچ بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سٹانس لینا پڑا پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں نماز کے چیپٹر میں تقبیرات کا بیان کہ بنو میاں کے دور کے اندر تقبیریں کہنا چھوڑ دیجیے ان ظالموں نے حضرت علی کے بکس کی وجہ سے صرف پہلی تقبیر کہتے تھے اللہ ابھر پھر منہ وٹ کے نماز پڑھتے تھے حضرت ابو ریرا سی اللہ تعالیٰ کو جب گورنر بنایا گیا ان کو بھی گورنر جب مدینہ کا بنایا گیا وہ تو سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ ابر کہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من منحمیدہ رب الحم اور پھر انہوں نے سلام پھیر کے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہو اللہ کے نبی وفات تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ ابر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ علی من منحمیدہ رب القلحم اور صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل لرننگ کے مطابق صحیح مسلم میں چیپٹر ہے سی مسلم میں آٹھ سو ستاسٹھ سے آٹھ سو تہتر اور سی بخاری میں سات سو چوراسی سے سات سو انوے تک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کو ایک بندے نے آگے کہا کہ مکے میں ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے سہی بخاری کے الفاظ ہیں وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ, سننے؟ ابن نے کہا وہ پاگل کون پاگل? اس نے بائیس دفعہ اللہ اکبر کہ چار رختوں میں وہ بائیس دفعہ ہے اللہ ابر یعنی یہ سننا بھی ختم کر دی تھی بنو میاں نے تو عضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو پاگل کہہ رہے یہ تو سنت ہے اسی میں آیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کو ملنے گئے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو جب نماز سے پارو ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی سے پڑھا کرتے تھے آپ سلم اللہ اکبری کہا کہ اس کو بنو میاں نے اتنی بڑی بدت جاری کر دی تھی دین کا جنازت آج الحمد پوری امت کا اتفاق ہے تقبیرات کے اوپر یہ الحمد للہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا دوسری مثال سنم نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں مناسب حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار سات نمبر حدیث ہے تلبیہ عرفات میں طلبیہ کہنا لبیک اللہ لبیک اللہ شریق اللہ کا لبیک یہ والا تلبیہ سعید بن جبیر ادی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن کا خیمہ لگا ہوا تھا کتاب الحر چیپٹر ہے تین ہزار سات نمبر عدیث ہے ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا ہے عرفات کے میدان میں وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا لب اللہ لب لا شریک تو یہ پتہ تو کرو تو انہوں نے آ کے کہا کہ اے ابن عباس یہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تقویر نہیں کہتے ہیں، یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا سنن نسائی میں الفاظ ہے انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بکس کی وجہ سے تلبیہ کہنا شروع کر چھوڑ دیا ہے پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلان کی آواز سے کہا لب اللہ, اللہ یہ اعلان چل اور یہی عزیز سنن بحیکی میں اور مستدر علاقے میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے ابن عباس کے یہ الفاظ میں اللہ کی لانتوں پر علی کے بگز کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا کہ علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے علی خود کہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے آج کی وہ حدیث چلتی حضرت علی اور نبی السلم کے درمیان ہے اس کا کنکلوژن ہے کہ سو اونٹتے تریسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے باقی سینتیس حضرت علی کو کہا تم قربان کرو اور پھر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ پھر سارے سو اونٹوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائے گی حضرت علی نے اور نبی السلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو حضرت علی کا پورا حج حضور کے ساتھ تھا تو بنو نے یہ ظلم کیا یہ نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے بکز علی کی وجہ سے تیسری مثال دل کو تھام کے سنیں ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی اب مسلم میں سنے مسلم میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث امام مسلم کے قربان جاؤں حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے ہیں یہ کچھ نہیں چھپایا امر سے 6229 نمبر حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صاحبی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں یہ بو ہے سال بن ساخ ان کو بلایا بنو میاں کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لانت کیوں نہیں کرتے ہو علی, علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے علی کو گالیاں دیا کرو یہ مسلم کے الفاظ رکھ دیکھے سال بن سال رضی اللہ تعالیٰ کہاں اٹھے انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکلا سکتا ہوں صا بھی ہو تو گالی نکال سکتا ہے انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراپ پہ اللہ کی لانت ہو یہ کنیت تھی حضرت علی کی تو اس میں وہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا ابو تراو کا قصہ تمہیں پتا ہی نہیں ہے ظالم ابو طرا تو حضرت علی اسلام سے کتنا خوش ہوتے تھے حضرت فاطمہ حضرت علی کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا حضرت وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیزیم لائے تو بڑے پیار سے کہا او ابو تراب او مٹی والے آپ نے لاڈ سے یہ بات کی حضرت علی نے فخریا اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب نکالی ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام فخریا بیان کیا کرتے تھے میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب میں کو ابو تراب پہ اللہ کی لانا تو بلے آب اللہ تعالیٰ تو یہ ظلم اس وقت بنو میاں نے شروع کر دیے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اب یہاں وہ بات یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ آگے حدیث آ جائے گی من کنت مولا فہاد علی مولا جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ تین ہزار سات سو تیرہ نمبر حدیث ہے کتاب الفضائل حضرت علی کے چیپٹر میں ابواب الماک کے اندر جس کا مولا میں اس کا مولا علی لیکن یہ مولا مشکل کشا نہیں ہے وہ صرف اللہ ہے مولا کہتا ہے دلی محبوب کو جگری یار کو جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا النبی نبی اولا بلین ان حسین یہ آیت حضور نے تلاوت کی نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہے اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ <تصفيق> آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے جس کا مولا میں ہوں جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب علی ہوں تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضہ تھا چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی, کی جو توہین یہ تو حضرت علی کی توہین ہے صحابہ کی ذرا توہین سنیں آپ صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امریکم کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر چار ہزار سات سو تینتیس نمبر حدیث ہے آیت بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ہے یہ وہ خدیث ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا بخاری میں موجود ہے آ جائے گا آگے. یہ وہ خبیص عبید اللہ گورنر جس طرح شوکت عزیز تھا نا مشرف کے لیے اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتا ترین گورنر آیت بن عمر اس کو ملنے کے لیے گئے صحیح مسلم 4733 نمبر کہا ابید اللہ بیٹا اتنے پیار سے بات کی انہوں نے کہا بیٹا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے کہ سب سے ظالم چرواہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ حکمران ہو جیسے چرواہا اپنی بے بکری کو خیال رکھتا ہے نا سب سے ظالم وہ ہے جو حکمران ہو اور ظالم ہو سب سے ظالم چرواہا وہ ہے تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرنا اس نے آگے سے کیا بکواس کی اس نے کہا تو تو محمد کے صحابہ کا بھوسا ہے یہ دیکھیں کتنی زبان درازی بنو میا کی پھر ان کو بھی غصہ آیا انہوں نے کہا نبی کا صاحبی بھی کوئی بھوسا ہو سکتا ہے اور نبی کا صحابہ صاحبہ کوئی بوسا نہیں تھا بوسے تم لوگ ہو جو باقی بعد میں بچ گئے ہو تم لوگ بوسے ہو بنو میاں کے لوگوں نبی کے صحابہ کو بھوسا کہتے ہو وزب اللہ اسی کی ایک مثال سنبی دعود میں کتاب و سننا چیپٹر کے اندر موجود ہے کو سر والے باپ میں چار ہزار سات سو نمبر حدیث عبید اللہ ابن زیاد یہ وہی خبیصا ہے سن نبی سننا بھی دو کتاب السنن ایک صحابی ملنے کے لیے آئے بلکہ آئے کیا ان کو بلوایا کہ میں نے اسے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اور یار تو ان کے قدموں میں حاضر ہو جا کے صحابہ کے امام بخاری نے کہ ایک کتنے کتنے ہزار میل کا سفر کیا ہے اور صحابہ نے ان کو بلا میرے دربارش میں اس کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے اوزے کوثر دربارش کہ اوزے کوثر والی ادیشیں صحیح ہے کہ نہیں جب وہ بلایا تو ازرا اس کے الفاظ دیکھیں وہ کہتا ہے اچھا کو کہتا ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ گنڈے موٹے یہ استعمال کیے محمدی گنڈے موٹے یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں موٹے گنڈے چھوٹے قد والے موٹے محمدی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ نبی وسلم کی نسبت میرے لیے آر بن جاتی تو محمدی ہونے کی وجہ سے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ساب اکرام علم رضوان محمدی نسبت کو پسند کرتے تھے ہم بدبخت ہیں کہ ہمن وی جافی جعفری کرواتے ہیں یہ ہماری بدبختی ہے الحمدللہ میں نے تو توبہ کر لی اور اسی توبہ کی ہم تبلیغ کرتے ہیں محمد ہی کے علاوہ اگر کھلوانا ہے تو, تو یہ یہ اس نے بات کی اور پانچویں مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے سلاۃ العیدین والا چیپٹر جو ہے دو ہزار ترپن نمبر حدیث ہے کہ مروان بن اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس کا اشارہ کہ اس نے تکبیرات جو ہیں عید کی جو دماز سے پہلے تقریر شروع کر دی تھی خطبہ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہوئے وہ ابو سعید خدری کو پکڑ کے ممبر کی طرف گھسیٹ رہا ہے کیا میری تقریر سنو کہ وہ تقریر کو سنتے ہی نہیں تھا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ صنعت پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر تقریر کرتے تھے تم بھی اسی پر عمل کرو وہ جھگڑا کرتے رہے حتیہ کہ اس نے جب تقریر شروع کی تو سید سعید بد اللہ تعالیٰ غصے سے چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم تم بھلائی پر نہیں ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم بھلائی پر نہیں ہو تم بھلائی پر نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے یہ دین کا جناب بیڑا غرق تھا اس طرح کی بہت مثالیں اب اس کا آخری کنکلوڈنگ پورشن آ گیا حسین کی شہادت اور کربلا یہ کنکلوڈنگ جو اس پمفرٹ کے اندر بھی آخری سفا موجود ہے صحیح طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کو یزید کے کہنے پر انڈائریکٹلی اب یہ لال مسجد میں جو پاکستان میں واقع ہوا ہے مشرف کہہ کہ رہے جی میرا کوئی قصور نہیں واقعی صحیح کہتا ہے مشرف نے خود تو گولی نہیں چلائی لیکن اس نے سزا دی ان کو پیچھے تو یہی ہوتے ہیں یہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں جی عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یہ کیا پیچھے کون تھا تو اس کو نوازتا پھر رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو بعد میں بھی گورنری پر رکھ رہے ہیں اور تو کہہ رہے جی میرا کوئی قصور نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی ہے اس کے بارے میں فرمائی تھی صحیح بخاری میں کتاب المناقب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو ترپن نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراق کا شخص آیا اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا شکار کر لے قرآن پاک میں آتا ہے نا کفارے آتے ہیں حدیث میں شکار کر لو تو اسی طرح کے بکری وغیرہ کرو تو مچھر مار لیں یہ عراقی تھا یہ عراقی اسی قسم کے مسئلے کو فی نزدیک بیان کرتے ہیں یہ وہیں سے ساری یہ فیقیں نکلی ہیں نا جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھیں جی. بارہ بندے بارہ ہی ننگے ادائے میں لکھا ہوا ہے بارہ شریعت میں بارہ بندے ننگے ہیں ایک جنگل میں تو امامت کون کرائے گا ٹھیک ہے آگے آپ نہ سنیں کہ کیا انہوں نے لکھا اس میں ٹھیک ہے تو وہ والا چکر جی یہ بتائے اگر کوئی مکھھی اور مچھر مار دے عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں بخاری میں الفاظ ہے انہوں نے کہا ظالمو تم مجھ سے عراقی سوال کرتے ہو مچھر کے بارے میں اور تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں تم نے نبی کے نواسے کو جمع کر دیا آج تمہیں مچھر اور مکھی کی فکر پڑی ہوئی ہے اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق سات ہزار دو سو نمبر ادیس ہے آج نجدی والا مسئلہ بھی کلیئر کر لیں یہ نجدی ہے کون ہے سعودی عرب والے نہیں بےچارے یہ عراقی ہے نجدی سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کہتے ہیں اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو کہ مکھ مچھر مار دو مکھی مار دو تو کیا کرفار ہے اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہوگئے یعنی حضرت حسین کے قتل پر تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اہل عراق تمہارے بارے میں کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا یہاں فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے وہ جو نجد والی حدیث میں ہے تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے وہ جو عدیس ہے وہ آگے آئی سی بخاری میں سات ہزار چورانوے نمبر عدیث کتاب تاب الفتن چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ وسلم نے کہا اے اللہ ہمارے شام میں برتن نازل فرما ہمارے یمن میں برتن نازل فرما تین دفعہ دعا کی نجدی ایک بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں آپ نے نہیں کی تیسری یا چوتھی نے فرمایا کہ نجد میں فتنے ہوں گے زلزلے ہوں گے وہاں سے کا سینگ نکلے گا وہ بتا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے سالمین عبداللہ نے کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے سارے فتنے عراق سے ازرت عمر کا قاتل عراق والا عزت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں عظت حسین وہاں یہ شہید ہوئے ٹھیک ہے جی اور قیامت مطلب تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی جو فکیں بنائے گی وہ بھی عراقی ان کا برکت ہے آپ دیکھو اہل کوفہ اہل امام تین جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ عدیس یہ کہتی ہے اللہ کوفہ کا یہ مذہب ہے ادیس یہ کہتی ہے کوفہ کا یہ مذہب ہے کوفی نجدی تو چور بھی گئے چور چور یہ خود جو ہے نا نجدی ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کہ سعودی عرب والے نجدی ہیں سعودی عربوں کا مطلب دار نہیں وہ جو غلط باتیں کریں وہ غلط ہے لیکن ظالم کم از کم شرم کرو تمہیں یہ بات شرم کرنی دیجیے تمام مہتسین کس کو نٹری لکھتے آئے ہیں کون لوگ ہیں نجدی اب مسند امام احمد کے اندر ادیس ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ نمبر جلد ایک پچاسی نمبر صفحے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے رو رہے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے ناراض کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواس حسین کو قتل کر دے گی اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس یہ حضور صلی اللہ سے غیبی خبر دی تھی مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث چار حدیثیں موجود ہیں اوپر پھیلے صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس ہزار دو سو چار حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر خطبہ دیا زید بن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی بھول گیا لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو کہ نبی وسلم نے غدیر خم پر یہ بات کہی تھی اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاسب میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے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 آپ وسلم نے شفقت فرمائی امت میں یہ بات بتا دی لیکن امت نے کیا کیا قرآن کو بھی چھوڑ دیا اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا کسی نے اہل بیت کو پکڑا غلوب کے درجے میں قرآن سے پیٹ پھیر لیا یع کا نابزویک نستعین کے خلاف ہو گیا اور کسی نے یع کا نابزویک نستعین پکڑ لیا اہل بیت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ تو بیان کرنا واپیوں والی باتیں قرآن حدیث والی بات کوئی نہیں ہے سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں اور یہ حدیث حدیث متواترا ہے جو اب میں بیان کرنے لگوں اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگوں یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بندے پر یہ حدیث متواترہ حدیث ہے متواترہ حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بھی عباس سے روایت کی ہے جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے صحیح حدیث میں بھی متواز جس طرح یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے سمجھ لیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے میں بخاری میں بھی موجود ہے اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس کے اوپر عبداللہ بھی نباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی میں سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی یہ وابی نہیں خواب دیکھ رہا صحابی دیکھ رہا ہمارا خواب وابی کا خواب بریلوی کا خواب دیوبندی کا خواب شیعہ کا اہل حدیث کا سب کا غلط ہو سکتا ہے لیکن صحابی کا نہیں کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب آج کی کوئی نہیں لیکن صحابی دیکھے گا وہ ڈیفینیٹ ہوگا وہی ہوگا وہ متواترا دیس وہی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم ہے کہ میری وفات کے بعد وہی کا دروازہ بم سوائے خوابوں کے تو خواب والا وہی کا سلسلہ کیا تک مطلب جاری رہے گا کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی جسم کو خواب میں دیکھا اب حالت آپ دیکھنے کیا ہے کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے جسم پہ گرد پریشان حال ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون خون کی ایک شیشی ایک بوتل شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا کورز مسیح شیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشے کے گلاس میں پانی پینا ثابت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر انالیس نہ کرنا شروع کر دے جی شیشہ اس ٹائم کا ہوتا ہے تو شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے اس میں خون ہے عبداللہ بن عباس کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان یار سو اسلم آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہل بیت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے آج میں صبحوں سے اپنے شہدا کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ بردک کا معاملہ ہے یہ نہیں کہ آپ دن ماں لے آئے تھے یہ برزخ کا معاملہ ہے کیونکہ جو شہید ہوتا ہے مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا یہ برزخ کا معاملہ ہے دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا تو عبداللہ بن باس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا ہزار میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے دس محرم کو اکسٹھ ہجری کے اندر ایکزیکٹ پرافٹ کی وفات کے پچاس سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے بہتر ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں وہ وہایت ہی پڑھوں گا کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھے ہوئے تالے میں وہ آئےد ہی پڑھوں گا سورہ اعزاد کی آئےت نمبر ستاون اللہ کے دنیا وال بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا وہ عد الحم عذاب محینہ اور اللہ نے ان کے لیے زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا یہ دنیا میں تو لانت ہے آخرت میں عذاب موجود ہے بلے آزب اللہ تعالی تو یہ اب لانت میں نے نہیں کی ہے حضرت ام سلمہ ام المومنین مسند امام احمد حدیث نمبر دو چھبیس ہزار پانچ سو بانوے جلد صفحہ دو سو اٹھانوے ام سلمہ جو حضور کی بیوی ربی اللہ تعالیٰ نہا اس وقت زندہ تھی ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو عراقیوں پر انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان قاتلوں کو زلیل و خوار کرے اور وہ ہوا ہے وہ آخر میں آ جائے گا کیسے زلیل ہوئے ہیں وہ اب تھوڑی سی بات مامو کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے یزید کے بارے میں کیونکہ عزر مابیا ہمارے روحانی مامو ہے ٹھیک ما ہے ساڈے مامے کا پترتے لگتا ہے یزید پر وہی گل ہے کہ حضرت نو دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نو علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے حضرت امیر ماویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ علہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے اور ان کے والد سید ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی تو یزیر بن ماویہ کے بارے میں آپ سن لیں حضرت ابو رحرا رہ میں نے کہا تھا نا ابو رحرا رہ پکے پکے اہل بیت کے ماننے والے حسینی ہیں حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے صحیح بخاری علامات نبوت والے چیپٹر میں حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی پچاس سال کے بعد تین ہزار چھ سو پانچ نمبر حدیث ہے حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے گی اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں لیکن ڈرتے تھے وہ نام بتا دیتے انہیں کی حکومت ہی مار دیتے حضرت ابو کو بھی جان بچانا بھی فرض تھا اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے حضرت ابو ابوریرا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے دو علوم نہیں ہے دو برتن یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی وہ دو ہے ایک جڑا تصوف ہے ایک روحانی ہے ایک جڑا تو وہ کہتے ہیں کہ دو علم میں نے سیکھے دو میں نے برتن لیے ان بھی بیگر کوئی بول لیتا تو جائز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دو میں نے برتن لیے ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا یعنی حضور کی حدیث بیان کر دی دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تم میری گردن مار دو کیونکہ انہیں کی حکومتیں تھی اگر وہ بتا دیتے کہ تم لوگوں کے امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ان کو قتل کر دیتے لیکن انہوں نے ایمانداری کی بتا دی کہ ایسا ہے اور پھر اشارہ تن کیا کہ بن رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں پوری بیت لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن صحبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ والے سال سے پہلے پہلے موت دے دینا اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے ساٹھ ہجری سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن, ابن شہبہ میں بھی اور جز ابل عباس ال اسم المتوفہ تین سو چھیاس ہجری ایک سو تینتیس نمبر حدیث اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پہ ساٹھ سے پہلے پہلے مجھے موت دے گا ابھی ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں ختم نبوت ہے خدم ن ہوا کیا تھا یہ حدیث ہے المستل میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آٹھ ہزار چار سو انوے نمبر جلد چار صفحہ پانچ سو تیس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھواں سال جب ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت امانت کو مال غنیمت اور صدقہ اور زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور خواشات نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا یعنی یہ ساٹھ جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا اور ساٹھ سال میں عزر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئے اور اسی وقت جو ہے وہ اکسٹھ ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا جزیر ساٹھ ہجری میں بن گیا اور الحمدللہ حضرت ابو برا کی دعا قبول ہوئی ان انسٹھ ہجری میں حضرت ابو عبارہ فوت ہو گئے اور دعا کرتے تھے اللہ ساٹھ سے پہلے اشارہ تو احمد کو دے گئے کہتے ہیں کہ ابو را نے نام تو نہیں لیا اور کس طریقے سے نام لے کہ ساٹھ سے پہلے پہلے موت دے ساٹھ میں کون سا لونڈا حکمران بنائے اور ابن حضرت نے انصاف کیا ہے تین ہزار چھ سو پانچ نمبر عزیز صحیح بخاری میں انہوں نے لکھ دیا ہے ان لوڈوں میں پہلا یزید بن معاوی ہے جس کے آس امت کی تباہی ہوئی ہے ابن حضرت ابن حضرت بڑا نام لیتے ہیں فتل باری کا سارے متفق ہیں اسے تو کپڑے اتار کے رکھ دیے ان کے ناسبیوں اور یزیدیوں کے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ پہلا شخص وہ ہے اور حضرت سفینہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں صحیح میں میں کے اندر چھبیس ابود کے اندر چار ہزار چھ سو چھیالیس کے بنو میاں کی حکومت شریر ترین بادشاہ ہے اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک اب میرا خیال ہے بارہ منٹ میں انشاءاللہ شاء اللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء بڑے آرام کے ساتھ کیونکہ دو چیزیں رہ گئیں اس کو سمجھ لیں پہلی چیز کو سنتنیا والی بشارت جس کی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک کو میں نے یہ میل کی انشاءاللہ میری مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی زرائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسط والی بشار جزید ماویہ پر چسمہ کرنا علمی غلطی ہے یہ غلطی امام ابن تعمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 728 سو ان سے ہوئی اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں غلطی کو کر گیا پیچھے یہ ڈیپینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے اشرط تھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ جو اہل حق ہر جگہ موجود ہے جو کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع اچت ہے باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتی کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے ایسے لوگ موجود ہیں اور الحمد للہ میں زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں اس لحاظ میں ان تینوں مقبہ فکر میں ان کو پرورٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے اب یہ لگا بد بکتی ہے کہ دیدی بھی سب زیادہ ان کے اندر موجود ہے تو اسی لیے میں ان کو جن جوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کرائیٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر میں دو ہزار نو سو چوبیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا کیسر کا شہر اس وقت کستم تن تھا اس وقت استمبول ہے استمبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان اے بلک یعنی اسلام کا گڑھ تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے یزید کے مرنے کے بھی ڈیڑھ دو سو سال کے بعد فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا تو استمبول پہ استمبول اب اس کا نام رکھ دیا کستیا کا جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر عیسائیوں کا گڑھ وہاں پوپ وہ بیٹھتا ہے اس وقت پوپ بیٹھتا تھا کستم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وایا جو کیسر کے شہر پہ, پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا فتح نہیں فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا نہ صاحبہ سے ہوا نہ تعوین سے ہوا تبا تعبین کے بھی اینڈ کے دور میں جا کے ہوا تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا وہ حدیث آپ سن لیں اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں صحیح بخاری میں کتاب التحج چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے آپ بات سمجھ لیں انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا بات علمی ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا سورہ فال کی آیا ہے سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار ہے بھائی دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ دو جمع دو پانچ ہم مانیں گے نہیں تو ہم قرآن جیس کو کیسے ضرورت مان لیں بزرگوں کے کہنے پہ امام نے تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر ہم دو جمع دو پانچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں شیخ عبدالی کو پکارنا شروع کر دیں نہیں یا کرنا ابدوستین یہ کتاب اللہ یہ پہلی چیز ہے تو یہ گیارہ سو چھیاسی نمبر حدیث کتاب و تحجد بخاری اس میں بڑی لمبی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو یو بنساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران جو اس وقت ترکی ہے کستنتنیا پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپا سلار یزید بن ماویہ تھا اور اس لشکر میں حضرت ابو ابوب ساری فوت ہو گئے یہ الفاظ ہے بخاری کے حضرت ابو ساری فوت ہو گئے اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ کبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتابوں سنت میں تو کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں نے مر گڑھ واقعات بنائے ہوئے تو وہ لادہ بات ہے اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے لیزوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو اپنا چیزہ خراب کر لے کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہو سکتا ہے تو ابو یوگ ساری رضی اللہ تعالی ان اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا یوزیب بن ماویہ تمام اسماور جال کی کتابیں اٹھائیں ابو یوبن ساری انساری چونیجری میں فوت ہوئے چونیجری میں اور وہ ساتواں لشکر تھا جو اس میں بہاری نے لکھا ساتواں تھا وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا ساتواں تھا یہ تو میں کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی اس کی کتاب میں موجود ہے سنن نبی دعود کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناخویوں کے گلے میں اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے نگل بھی نہیں سکتے الحمدللہ امام ابو دعود رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں تھے انہوں نے یہ حدیث لکھ دی دو پانچ سو بارہ نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی دعود کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم کسن دنیا پہ حملے کے لیے جب پہنچے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے خالد بن ولید کے بیٹے ردی اللہ تعالیٰ نو یہ کا نام نہیں ہے اچھا اور وہاں سے ادھر ابو ساری رضی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی ابو یوبن ساری اس لشکر میں بھی موجود وہ سارے لشکروں میں شریک رہے کو سنتوریا کے آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے کانٹینیوس یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہتھی کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور دنیا میں دفن ہو گئے اور وہ کہاں فوت ہوئے جزیر والے لشکر میں کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے تو اگر دو ملے بھی ہوئے ہو پہ تو یہ پہلا ہے جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے اور اسی میں موجودہ پھر شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے حتیٰ ایک میں فوت ہو گئے فوت ہونے والا لشکر بخاری میں زندہ والا یہ لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے لیکن اس سے بہت پہلے ہے وہ ساتواں یہ تیسرا تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان ان کے ایک بھائی ہیں صحابی ہیں بہت زبردست پرسنالٹی یزید بن ابی سفیان ابو سفیان کے بیٹے یہ جزید بن ماویہ نہیں ہے ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے کسمت پر حملے کے لیے سیدنا عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کے دور کے اندر اور کچھ ماویہ کا بھی نام لیتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں الحمدہ ہم تو تمام صاحب کو جنتی مانتے ہیں ہمیں کوئی ساڑھ نہیں معاویہ جنت میں جاتے ہیں ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ ہمیں یہ بھی ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ ہے پورے لیکچر میں میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لانتی ہے یہ نہیں میں نے کہا یزید لانت کا مستحق ہوا یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں قرآن اور دیس سے کہتا ہوں قرآن میں نہیں ہے اللہ انت اللہ کازبین جھوٹے پہ اللہ کی لانت لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولیں میں آپ کو لانتی نہیں کہوں گا لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لانت کے مستحق ہو گئے ہیں توبہ کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں امی سلمہ نے تو لانت بھیجی تھی نا عراق میں وہ آگے حدیث یہ کنکلوڈنگ حدیثیں اسی پر ہی آ رہی ہیں تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے تو سن کے دونوں لشکروں والی میں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اس وقت اللہ کی ہجرت ہے دنیا پہ لیکن پیغمبر نہیں غلطی ان سے ہو سکتی ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمد اس مسئلے میں تو یہ چبن ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لشکر والا اب آخری جو باتیں تھیں میں نے کہا تھا بارہ منٹ لگیں گے ان میں سے سات منٹ گزر چکے ہیں انشاءاللہ پانچ سات منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی وہ یزید کے تین سیاہ کارنامے سن لے آؤ حدیث کی کتابوں سے جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا تو اب ہم نے جا کے حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائے گی اس نے کیا کیا کارنامے کیے پہلا کارنامہ سنے صحیح مسلم میں کتاب الہر چیپٹر میں تین نمبر حدیث ہے کہ اس نے یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو ازر زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو میاں کے خلاف تھے انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی ان کو شہید کرنے کے لیے شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ یزید مر گیا تھا پیچھے چونسٹھ ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی خانہ کابے پر منجنیگ سے پتھر پھینکے یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائی تاریخ کی روایت نہیں ہے یہ ابن تعمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے یہ حدیث کی کتابیں ہیں یہ سلاؤ الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے وہ سانے کر لب کر بلا والی جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں خانہ کعبے پر چڑھائی کی منجنیگ سے پتھر پھینکے خانہ کعبے کا گلاب جل گیا وہاں جو دو سنگھ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا اس کے سنگھ پچھلے تقریبا ساڑھے تین ہزار سال سے وہاں موجود تھے وہ بھی جل گئے اس کے اندر لیکن میں آپ کو ایک بات یا ایمانداری سے کر دوں صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پوفلٹ پہنچا ہے ان کا رٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے ان کی چونکہ ایک غلط بات کی ان کی کتاب غلط چل رہی تھی تو میں صاحب ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پوفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا اور یہ وہ بند ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھاپ رہی ہے غالق فضل اللہ میں علم کسی کی وراثت نہیں بھائی وہ مڑھ سے پچاس ساٹھ سال بڑے ہیں عمر میں واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھیں ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے مار بن یاسر کو قتل کیا تھا وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اور بخاری مستم حدیث ہے کہ مار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی <تصفح> وہ آپ پڑھ لیجئے گا میں وہ ایک ایک ادھر بات سن لیں ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب زندگی رہی اور یہ ہضم ہو گیا اور وہ لیکچر ہوگا رافظیت اور نسبیت کے اوپر ابھی میں صرف زیدیت کے اوپر ایڈریس کر رہا ہوں اس میں پھر میں سارے طرف کے پول بھی ان اللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا تو یہاں پر یہ چوسٹ ڈیزی کا پہلا کارنامہ دوسرا کارنامہ واقعہ ہرا مشہور واقعہ یہ واقعہ ہرا کیسے ہوا جب مدینے میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی جاگی بھی رمت اور انہوں نے کہا ہم جدید یعنی کی بات توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے بغاوت کر دی انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی بات کرے گی تریسٹ ہجری کے اندر واقعہ ہررا پھر ہوا شرمناک ترین واقعہ جو امام رحمت اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے انہوں نے بھی لکھ دیا شرمناک ترین واقعہ مس نبی میں تین دن تک گھوڑے باندھے گئے لیتے کرتے رہے نماز نہیں ہوئی وہاں پہ اہل مدینہ کو لوٹا گیا البدایا وایا تاریخ نے کثیر پڑے ایک عورتوں کے ساتھ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا نہ میں اس کو غریب کرتا ہوں میں ویسے مسلم صحت سے پیش کروں گا لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ ایک ہزار صحابیات اور تابیات عورتوں کے ساتھ جزید کی فوجوں نے زنا کیا آرامی بچے پیدا ہوئے اب بادشاہ والا سسٹر ہی نہیں تھا اس وقت یہ ابن کثیر نے لکھا ہے امام نے تیمیہ کے شگرد نے تاریخ ابن کثیر میں تو اس کو چھوڑ دیں میری دلیل نہیں ہے کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دے میری دلیل یہ ہے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث ہے واقعہ ہررا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں کیونکہ انہوں نے بحت توڑ دی تھی جزید کی حضرت انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر تفصیل المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار نو سو چھ نمبر حدیث ہے کھول کے پڑھ لے کہ واقعہ ہرا کے دوران جب مدینے والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے حضرت انس حضور کے غلام دس سال حضور کو بزور روایا زندہ تھے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بےچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار شہابہ کو شہید کر دی ہیں ان ظالموں نے تو زید بن ارکم نے خط لکھا یہ وہی زید بن ارکم ہے جنہوں نے غدیر خوم کی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غملات کیوں ہوتے ہو کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ اہل مدینہ انسار ہی ہے نا بخاری مسلم کے الفاظ ہے انسار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتلے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں میرے پاس صبر کرنا یہاں تک کہ ہوزے کوسک پہ مجھے آ کے ملنا تم تمہیں ترجیح تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر تم پر ظلم کیے جائیں گے لیکن صبر کرنا پوری دنیا ایک راستے پر چلے انسار دوسرے راستے پر میں انسار کے ساتھ ہوں میرا جینا مرنا انسار کے ساتھ ہے اسی لیے تو حضور مدینہ چی میں دفن ہوئے ورنا مکے کے ساتھ حضور کے پچپن سال مکے میں گزرے تھے پیار تھا ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا مدینہ کی حرمت پامال کی قتل عام کیا لوٹا اور آپ صحیح مسلم کی عدیشیں پڑھ کے دیکھ لیں اب یہ آ وہ فتوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا اہل مدینہ میں کوئی بدت جاری کی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت یہ مسلم کے الفاظ ہے اب میں نے لانت بھیجی ہے جس نے کام کیا جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا جس کو ادیس فٹ اس کو گفٹ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں میں ادیسیں پوری نہیں پڑھ سکتا انٹرنیٹ لمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں تین 3319 3323 3330 سے لے کے 3333 ہزار تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں اور صحیح بخاری کی میں آپ کو ادیس بیان کر چکا اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور ادیسیں سن لیں 2604 ہزار 4024 سو چار دو میں تو سعید سید کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلاح ادیبیہ والا باقی نہیں رہا کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چاند کے اور جب یہ واقعہ ہوا واقعہ ہر رہا, تو کوئی صلاح ادیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا یہ بخاری ہے تو الحمد امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے الحمدللہ کوئی یزید نہیں تھے ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی تو یہ بات ہوگی یہ دو کارنامے میں نے بتائے مکے کے اوپر چڑھائی مکہ بھی مدینہ کے اوپر چڑھائی اس کا ارمت کو پامال کرنا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے اور یزید ود ان ٹو ایئر جزید کی حکومت ختم ہوگی مر گیا جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ ہررا کے اندر اور تیسرا اور آخری جرم جو جزید کا سب سے بڑا جرم ڈائریکٹلی سیدنا حسین کی شہادت میں شگیر نے ڈاکٹر جابر دامان پوری زندگی یزیدی رہے صرف محمود احمد عباسی کا یہ نے خود سنا خود سنا یہ فکرا سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے کراچی مجھ سے یہ والے منگوائے اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا یہ والا پافرٹ چار صفوں میں ڈاکٹر ابو جاب دمانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں کہتے ہیں میں محمود احمد باسی کو ملنے گیا میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو کہتے ہیں ہاں بخاری گدے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے ان گدوں کے پیچھے والے دیس چل کے تو حضرت سین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یزید کو بشاتے سنتے پھر رہے اور ایک پوری جماعت ہے جو جزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے ظلم کی انتہا ہے یہ لوگ تو بخاری مسلم کو ماننے والے ہی نہیں تھے ان منکرین حدیث کے پیچھے ہم لوگ چلیں تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر دیس اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں کیوں وہ آگے آ جائے گی بات اور جامع تن مزید انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار سات سو اٹھتر نمبر وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا بخاری کے الفاظ ہیں سہیزنا حسین کا سر لا کر عبید اللہ اپنے زیاد کو کے گورنر کے سامنے کوفی نجدی کے سامنے لا کے رکھا گیا یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہوٹھوں کو یوں چھینے لگا دیکھو ظالموں شرم کرو یا کرو ایک بندے کو تم نے اس ہاتھ تک پہنچا دیا ہے اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کمنٹس کرنے لگا حضرت انسڑپ اٹھے انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمدی اور امام ترمدی نے پھر ٹھو کے آئے نا ناسبیا ہوتے اس سے دو ادیسے بعد تین ہزار سات نمبر عزیز لے کے آئے ہیں اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ابن عمیر کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں نے بید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا اور پھر اللہ نے مجھے سات سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ بید اللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیصوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا مختار سخوی نے سب کو قتل کروایا نا ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے ہم سے پاورفل کون ہے کوفے کا گورنر تھا اس مسجد میں لا کے عبید اللہ ابن زیادہ سر لا کے رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا چھڑی پیری تھی نا نتنوں پہ اور وہ کہتے ہیں امام ترمدی نے اس حدیث کو کہا ہاذہ حدیث حسن ان اس عدیز کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد میں چھڑی پھیری تھی اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا لانے جان ہے اس کے خلاف تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ترمجی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں تین ہزار سات سو اسی حسن صحیح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اجزا نمایاں مسجد میں آیا عبید اللہ اپنے زیاد کے نسلوں میں گھسا ٹھیک ہے پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا تین دفعہ اس نے یہ کام کیا اور لوک ڈر کے پیچھے ہٹے پھر وہ پیچھے چلا گیا اے کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں اور کیا ہوگا لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا اگر اللہ تعالی چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لیفنس نہیں ہے وہ یکماد نظال کا لمئی یہ شاہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے دو میں بھی ڈال سکتا ہے ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے یار میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی وہ آخری نصیحت یہی میرا عقیدہ اب آپ سن لیں جزید کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں ان کا قول صحیح صنعت کے ساتھ حدیث کی کتاب میں الموجم القبیر اتبرانی میں موجود ہے حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیس جیل تین سفائی سو بارہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہی میرا عقید ہے انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا یہ امام ابراہیم نخی کا کال ہے اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پر اس پہ ڈالا ہے اس پکلٹ پہ آخری نصیحت جزیر کے تین کارنامے اور یہ آخری نصیحت ہے اور یہی میری نصیحت ہے نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں نہ جزیدیوں کے ساتھ نہ نا ناسبیوں کے ساتھ اہل سنت کا منہج الحمدللہ واضح ہے کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں ہمارے پورے پورے منہج پڑے ہوئے ہیں ہمارے تمام ویڈیو لیکچرس جو ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے اس کا نام بھی آپ سن لیں ان قریب ہو جائے گی اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے نام سے ڈبلو ڈبلو اہل سنت کے وہی سپیلنگ ہے جو عام طور پر چل رہے ہیں a ایچ ایل ای ایس یو ڈبل این اے ٹی پی اے کے فار پاکستان ڈاٹ یہ ہماری ان ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی یہ سارے لیکچر وہاں پہ رکھے ہوں گے فی الحال ہمارے تمام لیکچر یو کے اوپر پڑے ہوئے ہیں www.youtube.com ڈبلو ڈبلو ڈاٹ یو ٹیوب گوگل میں بھی آپ لکھیں سیون چینل آن یوٹیوب تو ڈائریکٹ یہ چینل کھل جائے گا اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پورٹ رکھیں گے امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے ویڈیو لیکچرز اسلامک ڈاکومینٹریز رکھیں گے انشاءاللہ تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اب اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے اور یہ آخری بات اس کانٹیکس میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو جو رکھا ہوا ہے اس کا تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈملی رکھا تھا لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں سیون کیونکہ ہم ریلوی ہیں اکتیس سال نسبتے تو ہمیں پتہ ہے کیسے بنانی ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کیا ہے سیون ٹو بہتر فرقے ڈبل زیرو زیرو زیرو کوئی نہیں وہ تہترواں فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصور ہے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر تو بہتر فرقے زیرو زیرو کیونکہ بتر میں دو ڈیجٹ ہے زیرو زیرو اور ایٹ ہے جنت کے آٹھ دروازے صحیح مسلم میں جو وضو کے بعد پڑے اشد اللہ اللہ دروازے جنت کے جائیں گے اور آٹھ دروازے جنت کے اور جنت تک پہنچنے کے لیے پانچ تر پاک کا راستہ پانچ سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے یہ کوئی شرح دلیل نہیں ہے یہ منطق کے حساب سے ہے اس کو کوئی کتاب و سننے کی دلیل نہ سمجھے گی جسٹ فار انفارمیشن ہے صبح نانت اللہ وحمدی کا اشد وال نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ مبین